الحمد اللہ اللہ یلم یو لو کم آحد وسلا تو وسلا ملا حبیب ہی محمد و آحمد والا علی وصحاب وا علی و صحابی اللہ رارفین اما بہاد بلا مشان بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحمن لا إله إلا الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي منو دو میل سی آسو لال سی آبی ب سامعین مسلمان بھائیو السلام علیکم بعد الحمد و وسپات عرض ہے کہ ناچیر اللہ تعالی کی مدد توفیق اور فضل و کرم سے نہایت ہی نازک ترین موضوع کو چھیڑ رہا ہے یعنی توحید اور شرک آپ کو معلوم ہے اعمال کی بنیاد عقائد ہوتے ہیں اعمال کی بنیاد عقائد ہیں اور عقائد کی بنیاد توحید ہے اور شرک توحید کی زد ہے یا نقیب ہے اور شہ کی پوری پہچان زد کے ساتھ ہوتی ہے الشیا تو رف بے اباضحا جو عقائد کی بنیاد ہے یعنی توحید اور اس کی نقیز اور ضد یعنی شرک نا چیز ان دونوں کی وضاحت کرے گا اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اور وضاحت ایسی ہوگی کہ افراد و تفرید سے خالی ہوگی آپ جانتے ہیں کہ ایک طبقہ کلمہ گو لوگوں کا توحید کے باب میں ظلم کا شکار ہو گیا ہے افراد کا شکار ہو گیا ہے موحدین مومنین کو اپنی محض بدگمانیوں پر اپنی حماقتوں اور جہالتوں کی بنا پر مشرق سمجھتا اور کہتا ہے یعنی وہاں بھی غیر مقلد اور وہاں بھی دیوبندی بلکہ یوں کہو وہاں بھی مقلدین شیاتین اور نفس اور وہاں بھی دیوبندی کیونکہ جو عئمہ کی تقلید سے گردن نکالے تو وہ نفس و شیطان کا مقلد ہوتا ہے سمجھ نہیں آئی ان حضرات نے محض بدگمانیوں جہالتوں اور حماقتوں کی بنا پر عالم اسلام کے موحدین مومنین کو یہ نہیں کہ خالی مشرق کہا مشرق بتایا عملی طور پر لاکھوں مباحدین اور مومنین کو اپنے ظلم کی تلوار کا نشانہ بنایا قتل کیا تاریخ نجد آپ کے سامنے ہے ماضی میں دیکھیں گے تو عرب کے یہ خونخار درندے جو حقیقت میں خود شرک میں مبتلا ہیں مسلمانوں کو اسنا کردہ گناہ کی سزا میں قتل کر دیا لاکھوں کو تہ تیگ کر دیا اور اپنی واشیانہ ظالمانہ مشرکانہ منافقانہ حکومت قائم کی جو آج عرب کے مختلف ممالک میں برطانیہ اور یہود و نصارہ کی سرپرستی میں چل رہی ہے اور کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو اس باب توحید اور شرک میں تفریق کر گئے انہوں نے اس مسئلے میں اعتدال سے کام نہیں لیا جھوٹے کذاب پیر جو خود خبیص اللہ شان ہو کی جگہ لینا چاہتے ہوتے ہیں اور لوگوں کی شرک لوگوں کو اپنی پوجا پاٹ کی طرف بلاتے ہیں ان لائنوں نے تفرید کیا تفرید سے کام لیا اس باب اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے جس جس طرح ہم پر فضل فرم کرم فرمایا اور دیگر موضوعات میں ہم نے اعتدال سے کام لے کر دین کو صحیح پیش کیا اخلاف امت کی اتباع میں خصوصاً حضور سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاج دار تاجدار تاج دار گولڑا اعلیٰ حضرت پیر سید محر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان جیسے صوفیاء کرام مشایخ اعظام ردوان اللہ علیہ مجمعی کی اتباہ میں اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہم افراد و تفریق اور اونچ نیچ سے خالی کر کے انتہائی اعتدال کے ساتھ حقیقت پسندانہ پیش کریں گے توحید اور شرک جو ہے نا ان دونوں کو سمجھنے سے پہلے خالق تعالا اور مخلوق میں فرق سمجھنا ضروری ہے کہ خالق اور مخلوق میں حد فاصل کیا ہے ماں بہل امتیاز کیا ہے وہ نقطۂ فارق کون سا بنے گا کہ جس نقطے سے ادھر ہوں تو خالق ادھر ہوں تو مخلو سمجھ نہیں آ رہی سو جناب جی خالق اور مخلوق میں فرق حقیقت میں تو ہے بات سمجھنے کی ہو رہی ہے ہم صرف سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم فرق پیدا کرنے والے ہیں پیدا تو ہے خالق اور مخلوق میں فرق ثابت ہے کیونکہ یہ امور اعتباریہ میں سے نہیں ہے کہ کوئی اعتبار کرے لحاظ کرے تو ہو ورنہ نہیں, نہیں. ہمارا خالق تالا ہمارا محبود اس کی تمام شیون اس کے صفات وہ اعتباری چیزیں نہیں ہیں کہ کوئی مانے تو ہے نہ مانے تو کچھ نہیں نہ وہ ایک نفسمری چیز ہے لہذا کسی کے اعتبار کا محتاج کسی کے ماننے کا اعتبار اعتبار ماننا ماننا یہ پنجابی والا اردو والا اعتبار نہ سمجھنا کہ مجھے اس پر اعتبار نہیں ہے کسی <laughs> کے وہ ماننے کا محتاج نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی نہ مانے تو وہ نہیں ہوگا لہٰذا اس کا وجود ماننے کے ساتھ ہو اور آدم نہ ماننے کے ساتھ ہو یہ بات نہیں تو خالق اور مخلوق میں جو فرق ہے یہ بالکل ثابت اور نفسلمری چیز ہے حقیقت میں واقع ہے لیکن ہم نے سمجھنا ہے کہ ہے کیا میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے اس کا تعلق صرف اعتقاد اور سمجھنے اور کے ساتھ اعتقاد اور فہم کے ساتھ ہے سمجھ نہیں آئی یعنی ہم نے اپنے اعتقاد اور فہم میں یہ پیدا کرنا ہے کہ فرق کیا ہے سمجھ نہیں آئی اگر میں اپنی اس بات کو یعنی اپنے اس دعوے کو اپنے اس بلکہ یوں کہیں کہ اپنے اس سوال کو کیا اگر میں حضور سیدنا شیخ المشائخ سند العارفین فین ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ ہو جو حضور سیدنا معروف کائنات مشہور عالم مرد حق با یزید بستانی رضی اللہ تعالی کے خلیفہ ہیں ان کے فرمانے عالی شان کے ساتھ اس سوال کا جواب دوں تو بات میں اہمیت ہے اور بات پختہ ہو جائے گی اس وجہ سے کہ قائل بہت پختہ ہے اور عظیم ہیں تو قول خود بخود پختہ اور عظیم ہوگا اور ساتھ میں تمبی کرتا چلوں کہ اسی قول شریف کی روشنی میں بد مذہبوں وہابیوں کی طرف سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے رضی اللہ تعالیٰ ہو کی کتاب ان کے ملفوظات ہیں فرائد فریدیہ فوائد فریدیہ فوائد فریدیہ کیے کی بھارت پر تو وہ اعتراض جو ہے نا اس کا جواب بھی ہو جائے گا اب خالق اور مخلوق میں فرق بیان فرماتے ہوئے حضور خواجہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ صلاح فرماتے ہیں جس کتاب سے میں نقل کر رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے احوال و اللہ احران آمداللہ! یہ میرے ہاتھ میں ہے تہران ایران کی چھپی ہوئی مرکز نشر دانش تهران تہران کی چھپی ہوئی عارف نوشاہی کی تصحیح و مقدمہ اور تعلیقات کے ساتھ خاجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال پر یہ کتاب ہے وہ کون تھے حضور معروف و مشہور عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عارف کامل کا مل مولانا عبد الرحمان جامی رحم اللہ زمانہ ان کو جانتا ہے قابل محتاج تعریف نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے حضرت ان کے پیر ہیں مرشد ہیں راجا عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ ہو مولا جامی کے کیا ہیں پیر و مرشد ہیں ان کے احوال شریف پر یہ کتاب ہے سمجھ نہیں آ رہی اس کے صفحہ نمبر دو سو چونسٹھ پر دو سو چونسٹھ پر حضرت کا فرمودہ موجود ہے قول مبارک موجود ہے عبارت پڑھتا ہوں میں فرمودند شیخ اب الحسن خرقانی قدس اللہ روحہو فرمودا اند آنا اقل من ربی بے بسابہ بینے اے بستفتینے بی وهم الوجوب الزاتی والقیدام الزاتی میں فرمودا اند یعنی خاجہ عبید اللہ احرار فرماتے تھے کہ خاجہ شیخ الحسن خرکانی نے فرمایا ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دو صفتوں میں کم ہوں آنا کلو بے صابہ دو وجہ سے میں کم ہوں وہ کیا دو وجہ ایک فرمایا وجوب ذاتی ایک قیدہ میں ذاتی اس میں حضرت نے خالق و مخلوق کے فرق کو بیان کیا ہے آیا کیا ہے سمجھ نہیں آ آنا تھے مراد ان کی تمام مخلوق ہے سمجھ نہیں آ رہے. آنا بول کر کلایا ہے تمام مخلوق سے گویا یور سمجھو ہر مخلوق یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی دو صفتیں شان خاص ہیں جو ہم میں نہیں تو جن کی وجہ سے وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں سمجھ نہیں آئی کیا کام جن کی وجہ سے کلام کو سمجھنا ذرا آنا سے مراد یعنی آنا کنایا ہے ہر مخلوق سے یعنی مخلوق کے ہر فرد سے ہر ذرے سے لہذا مخلوق کا ہر ہر فرد ہر ہر ذرہ جو کہتا ہے زبان حال سے اس کو شیخ ابو الحسن خرقانی زبان قال سے ادا فرما رہے ہیں وہ کیا کہ مالک تعلیٰ کی دو صفتیں شان ایسی ہیں جو صرف اس کے ساتھ خاص ہیں جو مخلوق میں نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے وہ خالق ہیں اور ہم مخلوق آل! وہ دو سبب وہ دو صفتیں وہ دو شانیں کیا ہیں وجوب ذاتی اور میں ذاتی آل کیا وجوب ذاتی سے مراد بتاؤں گا Kدہ میں ذاتی سے مراد بھی بتاؤں گا لیکن یہاں پر ایک غلطی ایک اور ایک مغالتا دو کا اضالہ کر کے جاتا ہوں غلطی یہ ہے کہ فوائد فریدیہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اور میں نے خود دیکھا ہے شیخ ابو الحسن خرکانی انہی بزرگوں کا یہی فرمان مگر ان الفاظ کے ساتھ کہ میں اپنے رب سے دو سال چھوٹا ہوں میں <successfully> اپنے رب سے سال <hiking> یہ غلطی ہے چھاپنے والے کی سمجھ نہیں آ رہی تباد کی یا ملفوظ جمع کرنے والے کی ورنا جو بات صحیح ہے وہ یہ ہے جن ان لفظوں کے ساتھ جو میں نے آپ کو سنا دیئے ہیں نا کلو ربی بے صابہ بہن اب آپ کو میں بتاتا ہوں یہ غلطی جو ہے کاتب کو کس طرح لگی ہوگی کہ یہ لفظ بے صابہ بہن اور ایک ہے بےسانہ تعین اس کو نقطوں کا فرق ہے اس کو کہتے ہیں تصحیف تصحیف نقطوں میں غلطی تو کاتب نے جب بے لکھ لک ہوگا اصل میں بے ساب نے اس کی نظر نے خطا کی یا کلم نے خطا کی تو اس نے بین ساب نیچے کی بجائے اوپر ڈال دیے تینوں سابا بین کی بجائے سانا تین ہو گئے سمجھ نہیں آ رہی کیا بن گیا سانا تین اور تین کا معنی ہوتا ہے دو سال ساب کا معنی ہوتا ہے دو سبب سمجھ نہیں آ رہی اسی کو کہتے ہیں ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا तुछान। तुछान। سمجھ نہیں آ رہی میں وفا لکھتا رہا وہ دغا پڑھتے رہے میں اب کو پڑھنے والا تال پڑتا رہا اور فے کو غین تو وفا سے دگا بن گیا وفا اور دگا جو ہیں یہ دونوں جت ہیں تو بےچارا شاعر کہتا ہے حضرت کے ایک نقطے کی غلطی سے ہم محرم سے مجرم وفا کرنے والا محرم ہوتا ہے تگا کرنے والا مجرم ہوتا ہے <متصف> تو ایک ہم وفا لکھتے رہے وہ تگا <متصف> پڑھتے رہے ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا تو بھائی وہ شعر کسی شاعر نے ایسا عجیب لکھا کہ زبان اردو میں محاورہ ہی بن گیا حتہ کہ جب اس طرح کی غلطی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا علامہ شامی رحمہ اللہ نے اپنے مشہور زمانہ مقبول زمانہ ہاشیا رد المخی در مختار شریف یعنی رد المحتار میں یہ بات لکھی ہے کہ ان ناصف ہو ان ناصف ہو احد المصنف <سؤال> لکھنے والا جو ہوتا ہے نا وہ مصنف کا دشمن ہوتا ہے کیوں کہ اس نے تھوڑی سی غلطی کرنی ہے منسوب ہو جائے گی مصنف کی طرف دیکھا ہے کچھ کیا, کیا, کر گیا کوئی کہ یار ذرا غور تو کریں یہ کہیں کاتب کی غلطی نہ ہو <سؤال> تو غلطی کاتب کی اور منسوب کس کی طرف ہو جاتی ہے <سؤال> مصنف کی طرف تو ان ناسک ہو ادب ہے سمجھ نہیں آ رہی تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ناسک سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں اور یہاں پر اسی طرح کی غلطی ہوئی اور یہ میرے خیال میں حضور خواجہ خاجگان ہے جی عارف مرد کامل جی انسان کامل خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھن شریف والے ضلع راجن پور والے رضی اللہ تعالیٰ عن ہو جو درد و سوز کے بعد شاہ شمار کیے جاتے ہیں اور ہیں یہ ان کی زندہ کرامت ہے کہ آپ نے یہ کتاب نہ آپ کے ذریعے واسطے سے آپ کی برکت سے یہ کتاب نہ چیز تک پہنچی اللہ تعالی نے پہنچائی جی حضرت کی کرامت بن گئی کہ یار میرے پیچھے اتنا داغ دھبا لگا ہوا ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ خاجہ ابو الاثن خرکانی ہی فرماتے ہیں کہ دو سال میں خدا سے کم ہوں چھوٹا ہوں تو یہ اتنا بڑی بے عدبی کی گستاخی کی بات میرے پیچھے لگ گئی ہے اے اللہ تو کرم کر چشتی تک یہ کتاب پہنچا دے ایران سے ایران سے ایران سے چھپی ہوئی ادھر آئے عجیب بات یہ ہے کہ فضلِ الٰہی دیکھیں اور حضرت کی برکت دیکھیں کہ جب یہ اتنا بڑی کتاب ہے جی یہ تقریباً سات آٹھ سو کی کتاب ہے جی لیکن توفیق الہی عجیب ہے کہ جو مطلب کی بات تھی جب میں نے جب میں نے کتب خانے میں اس کو اٹھایا پہلی بار کھولا تو یہی بات سامنے آ گئی <laughs> تو یہی بات سامنے آ گئی میں تو کہوں گا یہ خواجہ صاحب رحم اللہ کی کرامت ہے اور اللہ تعالی نے مجھ پر یہ فضل فرما دی یہ میری ذات پر بھی ایک فضل ہو گیا کہ میں بھی پریشان تھا کہ خواجہ صاحب کے ملفوظات میں اتنا بڑی بات اتنا بڑی کفر کی بات اور بے ادبی کی بات کیسے آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے میری پریشانی کا اضالہ کر دیا تو یہ ذاتی کرم مجھ پر بھی ہو گیا اب سمجھ آ گئی کہ نہیں اور جو زمانہ ہے جی رسوا نے زمانہ یہ بیمانہ نے زمانہ جو وہابی ٹھولا ہے ان کا اللہ تعالیٰ نے منہ بند کر دیا کہ خبردار یہ بک نہیں مارنی ہے جی یہ آج کے بعد تم نے نہیں بھونکنا اس وجہ سے کہ بزرگ کے الفاظ یہ تھے خواجہ صاحب نے بھی اسی طرح کہا ہوگا کاتب نے آگے ترجمے کے اندر کچھ کا کچھ اور ملفوز ملفوظ جمع کرنے والے نے کچھ نہ کچھ کر دیا ہے لہٰذا یہ خطا ان جاہلوں کی ہو سکتی ہے اتنے بڑے عارف کی ہو سکتی سمجھ نہیں آئی بند ہو گیا کہ نہیں वो अगर से मुंह बंद ना कर दे, करें हमने कर दिया है हमने उनका मुँह वो अगर से न करें समझ नहीं आ रही क्योंकि उनका मुँह खुला ही इतना है कि नहीं बंद हो सकता वो सिवाय अल्लाह तला के क्या के रोज और कोई उनका मुँह बंद नहीं कर सकेंगे ये देर में रखना मुँह पाटियाई बड़ा है समझ कहते रहे फलाना बड़ा मुंह पाटे है ये बड़े मुंह पाटे ने इन्हू क्यामत आने रब ने बंद करना है खैर मैं असल बात की तरफ आऊं ये दरम्यान में जुमला मोहतरे आ गया परेशान नहीं होना रूटना टूटे टूटे नहीं है जी जब दरम्यान में जुमला मोहतरे तब करना मखसूस था है जी और ये अब ये गलती थी बात को समझना اور یہ غلطی تھی جس پر تنبیہ کر دی کہ وہ کات کتاب میں غلطی ہے یہ تنبیہ ہو گئی اور مغالتا مغالتا پھر آگے پڑھ کر سمجھنے والوں کو لگ گیا وہ مغالتا برحق تھا کیونکہ لکھا ہوا جب ایسے ہے سمجھ نہیں آ رہی لیکن ان کو سوچنا چاہیے تھا سوچنا چاہیے تھا جن کو مغالتا لگا کہ کم از کم وہ اتنا تو سوچتے کہ یار اتنے بڑے آر پھر کامر العالم صاحب بندے محقق جید عالم ہوئے ہیں ہے جی تو ان کی طرف یہ بات منسوب ہے تو کم از کم ان کا تامن پاک رکھتے اور بکواس کرتے تو پچھ لکھنے والوں پر ہے جی چھاپنے والوں پر کرتے لیکن افسوس ہے کہ ان لائنوں کو شرم نہیں آتی کہ جب ایسی باتیں پڑھ لیتے ہیں تو آگے دیکھتے نہیں ہیں منسوب کس کی طرف ہے منسوب الہ کون ہے ارے بھائی بات کو سمجھنا جب کوئی بات کفر کی گمراہی کی کسی دامن شخصیت کی طرف منسوخ کر دی جاتی ہے تو اس کی طرف منصوب تم نہ کرو یہ کہو یا بات لکھنے والے کی غلطی ہے یا جناب سمجھنے والے کی غلطی ہے یا ہمارا قصور ہے ان کا دامن پاک ہے کیوں کیا وہ مرد خدا بہت کامل ہے اسی وجہ سے ذہن میں رکھنا میرے بھائیوں کتابیں پڑھنا اپنے آپ کو بزرگ لوگ تو فرماتے تھے منصنف فقتف میں کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں یہ کہ کتابیں پڑھنا اپنے آپ کو شیطان کے منہ میں دینا ہے بہت ہی باریک کام ہے شیتان کے منہ میں بیٹھ کر شیتان سے بچنا کتنا مشکل ہے کتابوں کو پڑھنا اتنا ہی مشکل کام ہے جب تک کوئی آدمی توجہ درا دو مرحلے پورے نہ کرے کتابیں نہ پڑھے نئی بات ہے لکھ لو دو مرحلے طے نہ ہو جائیں کتاب نہ پڑھے ورنہ خود بھی ہلاک ہوگا دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا وہ دو مرحلے کیا ہیں دو مرحلے کیا ہیں جن کو طے کرنا پڑتا ہے ایک ہے اصول شریعت یعنی محکمات شریعہ کو جاننا چاہے عقائد سے متعلق ہوں چاہے اعمال سے چاہے اصول سے متعلق ہوں چاہے فرو سے محکمات شرعیہ کو جاننا پڑتا ہے سمجھ نہیں آ رہی کیا شرعیت کے محکمات قرآن پاک جو فرما رہا ہے جن کے متعلق قرآن پاک فرما رہا ہے ہن ام کتاب وہ اللہ کی کتاب کی اصل ہیں بوخر و متشاب دوسرے متشابہات ہیں جن کے معنی مطلب کھلتے نہیں ہیں محکمات وہ ہوتے ہیں جن کے معنی مطلب واضح ہوں سمجھ نہیں آئی متعین ہوں واحد ہوں ظاہری معنی واحد متعین ہوں وہ محکمات ہوتے ہیں اور جن کے معنی کئی ہو سکیں وہ متشابہات ہوتے ہیں متشابہات کو محکمات کی طرف رد کرنا پڑتا ہے کیونکہ کل و شین چرچ و اصل ہی ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے تو شریعت متحرہ کی اصل بڈ جڑ بنیاد وہ محکمات ہیں قرآن پاک کی آیت یہ کیسے ہے ذرا پڑھنا نہیں اس سے پہلے منا امول کتاب سے پہلے پڑھیں ذرا ہم ہاں نہیں اس سے پیچھے پڑھو یاد پڑھو پڑھے جو نہیں تم آپ آؤ طرف سے گئے ہاں انزلہ بالکل ٹھیک نہیں انزلہ کتاب ہاں ہے فی ہے آ تم نہیں آیا تم محکمات چلو مجھے دو پاک جلدی کر جلدی ہو آیا تم ام جس نے آپ پر کتاب اتاری اس کے بازایتیں محکمات ہیں وہی کتاب کی اصل ہیں اور دوسری متشاب کہ آیاء مبارکہ میں بتا رہی ہے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ایک محکمات ہیں دوسرے متشابہات ہیں محکمات لفظ بتا رہا ہے محکمات کا معنی مضبوط کیونکہ ان کے معنی متعین ہے لہذا تعویل کو گنجائش ہاں ہاں ہاں ہاں دوسرے متشہ دانا ملتے جلتے ہیں کئی معنی ہو جاتے ہیں رہذا ان کا مطلب معنی متعین نہیں ہے تو مختلف تعبیلوں کو کلام کو گنجائش ہوتی ہے اس وجہ سے اللہ تعالی نے بتا دیا میرے کلام کی اگر اصل ہیں تو محکمات ہیں وہ میرے بھائی لہذا ذہن میں رکھ لو جو شخص محکم آپ کو نہیں جانتا وہ شریعت مطالعہ میں کلام نہ کرے یہ پہلا مرحلہ ہے یہ طے کرے اور دوسرا مرحلہ تہذیب نفس ہے تعلیب نفس ہے اپنے نفس کی اصلاح کر لے با بن جائے جب با بن جائے پھر کلام پڑھے کیوں اس وجہ سے کہ جب تک یہ نفس کے دوڑے گی سرکش ہی ختم نہ کی جائے علم بہت بڑا سرکش ہے جب آ جاتا ہے انسان کو سرکش بنا دیتا ہے توجہ در... توجہ سے سننا انسان جو ہے اس کے لیے علم کو برداشت کرنا بہت بڑی مشکل بات ہے لہذا پہلے تازی بے نفس ہو بعد میں علم پڑا جائے تاکہ کہ اگر کہیں بزرگان دین کی بات آ جائے تو نفس سرکشی کر کے ان کی طرف غلط باتوں کو منسوب کر کے گستاخ نہ بن جائے سمجھ نہیں آ رہی لہذا ان دو مرحلوں کو پورا کرنا پڑتا ہے پھر کتابیں پڑھنا انسان کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے خود بھی ہدایت پہ رہتا ہے اور دوسروں کو بھی ہدایت عطا کرتا ہے ہاں ایک ہے مار ایک ہوا معرفت محکمات کا مرحلہ اور دوسرا ہوا تہذیب اخلاق کا مرحلہ اور سنو میرے بھائی یہ تولبا حضرات ایک بات سن لو کرتا ہوں یہ جو ہمارے بزرگان دین نے کریمہ سے لے کر شیخ سادی کی بوستان اور گلستان اور پھر م... یہ, چ... یہ کتابیں تصوف کی جی یہ درمیان میں جو تحذیب الاخلاق کی کتابیں ہیں یہ کتابیں تحذیب الاخلاق کی ہیں یعنی اخلاق کی اصلاح کے لیے رکھی گئی ہیں یہ سب سے پہلے اسی وجہ سے پڑھائی جاتی ہیں کہ اے طالب علم اے انتہائی خطرناک میدان میں اترنے والے بچے علم کے میدان میں اتر رہا ہے آگے میدان بہت سخت ہے وہاں اس میدان میں شیطان آئے گا نفس آئے گا سر کریں گے سرکشی پر ابھاریں گے تو بزرگان دین کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی نہیں کرنا اپنے اخلاق کی اصلاح پہلے کر لے تاکہ اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے نازک سے نازک ترین تو بڑے جی احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزر جانا بے ادب نہ بن جانا وہاں بھیوں کی طرح آگے سب بزرگ لوگ فرماتے ہیں ادب ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی برکت سے برائیاں نیکیوں میں بدل دی جاتی ہیں بے ادبی گستاخی ایسی بڑی لانت ہے کہ جس کی وجہ سے جس کی نحوست سے انسان کی نیکیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں. یہ جو اللہ نے فرمایا ہے الابل اللہ سید آتے یہ ادب والوں کی بات ہے ادب والوں کو یہ اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے کہ مہد ادب کی بنا پر ان کی ہاں ہاں ہاں برائیاں بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں ہمارے رومی فرماتے ہیں مولا تو بھی ادب پے ادب معروم The lot of therapy. سے ہیں بے ادب فقط اپنے آپ کو محروم نہیں رکھتا نہیں کرتا اس کی نہوصت کی آگ پورے جگ میں لگ جاتی ہے بلکہ آتش درہما فاق زد آگ پورے جگ میں لگا دیتا ہے پورے زمانے میں لگا دیتا ہے یہ تجربے کی باتیں میرے مشاہدے کی بس اللہ کی تو پناہ لیتے ہیں ہر بے ادبی اور گستاخی سے تو بھائی بات کو سمجھنا یہ بھی جملہ متعارضہ سمجھو کہ میں نے کتابوں کو پڑھنے شریعت کی باتوں کو پڑھنے کلام مجید کا ترجمہ پڑھنے کلام مجید کی تفسیر پڑھنے بزرگان دین کے کلام پڑھنے کے لیے دو چیزوں دو مرحلوں کو ذکر کیا کہ ان دو مرحلوں سے گزرنا ضروری ہے یہ تم محفوظ کر لیں یہ کیا کون سی دو چیزیں ہاں محکمات شرعیہ محکمات شرعیہ کی پہچان معرفت اور تہذیب اخلاق بولو بولو بولو بولو ان دو مرحلوں سے گزر جائے پھر کتابیں پڑھے تو انسان خود بھی ہدایت پر رہتا ہے اور دوسروں کو بھی ہدایت رکھتا بھی ہے اور لاتا بھی سمجھ نہیں آئی میری بات اب میرے بھائی غلطی بھی اڑا دی مغالطہ بھی اڑا دیا تنبیہ کر دی پڑھنے کتابوں کو پڑھنے کا سلیقہ طریقہ بتا دیا یہ جملہ بہت تھے پورے ہو گئے میں اپنے بات کی طرف آم بر برسر مطلب سمجھ نہیں آئی خالق اور مخلوق میں جل شان ہو خالق تالا اور مخلوق میں فرق بیان کرنے کے درپئے تھے اس سلسلے میں سوال کا سوال کا سوال کا جواب ہم نے لیا تھا شیخ ابو الحسن خرکانی سے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ دو شانے اور صفتیں ہیں جن کی وجہ سے خالق اور مخلوق میں کیا ہو جاتا ہے وہ کیا ہے وجوب ذاتی اور میں ذاتی بولو بولو بولو دام میں ذاتی کیدام ذاتی سمجھو ذرا اس کا تو ایک آسان مانا ہے آسان مانا ہے اضلی ابدی ہونا کیا بے ابتدا اور بے انتہا ہونا سمجھ نہیں سمجھے نہیں قیدہ میں ذاتی کا کیا مانا ہے یہاں پر آپ کی یہی مراد ہے بات کو سمجھنا ذرا میں ذاتی ایک اور معنی میں استعمال ہوتا ہے کیا شہ کا شے کا میرے بھائی شے کا اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہونا کیا شہ کا اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہونا اس کے مقابل بولا جاتا ہے میں زمانی جس کا معنی ہے بے ابتدا بے انتہا ہونا توجہ بے انتہا اور بے ابتدا ہونا چاہے شے کا وجود کسی اور سے ہو یعنی شے اپنے وجود میں کسی کے محتاج ہو یا نہ ہو اگر بے ابتدا بے انتہا ہو اور شہ اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو تو یہ وجوب ذاتی بن جائے گا اور اگر ذرا یہ کیا بن جائے گا وجوب ذاتی اور قیدہ میں ایسا وجوب داتی جس میں قیدام میں ذاتی ہے اور پھر قیدہ میں ذاتی ایک اور ہو گیا شہ کا بے ابتدا بے انتہا ہونا لیکن اور کا دوسرا یہ دو جنریٹر بس اپنے وجود میں کسی دوسرے کی محتاج ہو لیکن بے ابتداب بے انتہا ہو کیا میں ذاتی ایسا ہوگا جس میں وجوب ذاتی نہیں ہوگا سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ وجوب ذاتی میں ذاتی کو مستلزم ہے لیکن میں ذاتی اس معنی کے لحاظ سے وجوب ذاتی کو مستلزم سمجھ نہیں آ رہی فلاسفہ فلاسفہ اور سائنس دان لوگ دہرے توجہ رکھنا ذرا ش اللہ تعالیٰ کے علاوہ جہان کو قدیم زمان کہتے ہیں فلسفہ جو پرانے تھے وہ قدیم بل زمان کہتے تھے کیا مطلب وہ کہتے ہیں کہ دوسرے معنی میں قدیم بل زمان اپنا سفر اللہ قدیم, ز... قدیم زمان قدیم بزمان قدیم کہتے تھے اچھا یہ جو ہے نا قدیم اے, میں تھوڑی میرے خیال میں غلطی کر گیا ہوں اب پیچھے کاٹ پیچھے کا کی زمانی میں ذاتی اور میں دو چیزیں ہو گئی نا میں ذاتی کا معنی تو آپ نے سن لیا شہ کا اپنے وجود میں یعنی اپنی ہستی میں اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہونا کیا کیا کیا اور قدی کے میں زمانی یہ ہے کہ شہ کا بے افتدا بے انتہا ہونا بے کیا, کیا, کیا؟ کہ وہ اپنے وجود میں کسی کی محتاج ہو یا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ قیدہ میں ذاتی قیدہ میں زمانی کو مستلزم ہوتا ہے اور قیدہ میں زمانی قیدہ میں ذاتی کو مستلزم نہیں ہوتا لہذا ہر قدیم بزاد قدیم بر زمان ضرور ہوگا لیکن ہر قدیم بر قدیم بر ذات نہیں ہوگا سمجھ نہیں آ رہی یہ معنی دو فلسفے والے کرتے ہیں زیر میں رکھنا اسلامیوں کے نزدیک یہ بات اگر صحیح ہو سکتی ہے توجہ تو کس میں یعنی قدیم بزاد اور قدیم بزمان توجہ ذرا قدیم بزاد اور قدیم زمان اگر اسلامیوں کے نزدیک ان کی مثال دی جائے کیونکہ فلسفہ کے نزدیک زمانہ قدیم بل زمان ہے قدیم بھی ذات نہیں قدیم بھی ذات اللہ تعالی ہے اور ابن تیمیہ کا بھی یہی مذہب ذیر میں رکھنا وہ جہان کو قدیم بل زمان کہتے ہیں قدیم بھی ذات نہیں کہتے لیکن آشا وکلّہ یہ ہمارے نزدیک شرک ہے مسلمانوں کے نزدیک شرک ہے اللہ تعالی کے ذات و صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں ہے اسلامیوں کا اس بات پر اجماع ہے سمجھ نہیں آئی کیا میں نے اسلامیوں کا اس بات پر اتفاق ہے اللہ کی ذات و صفات کے سوا کوئی چیز قدیم نہیں باقی سب حادث ہیں بولو قدیم بالزمان قدیم بزاط اللہ کے سوا کوئی نہیں ذرا توجہ رکھنا ہوں لیکن اب میں دونوں کی مثال اسلام کے عقیدے کے مطابق دینا چاہتا ہوں قدیم بزاط یعنی کیا مطلب ایسا جو اپنی ہستی میں کسی کا محتاج نہ ہو وہ اللہ کی صرف ذات ہے اس میں کیدا میں ہے کیدام داتی اس کی شان ہے اس کی شان ہے اس کی خصوصیت ہے بس توجہ ذرا اور کسی میں نہیں پائے جاؤ سک اور قدیم بھی زبان یعنی اپنے وجود میں ہستی میں تو محتاج ہو لیکن بے ابتدا بے انتہا ہو وہ اللہ کی صفتیں ہیں اللہ کی کیونکہ اللہ تعالی کی صفتیں اپنی ہستی میں اللہ کی محتاج ہیں لیکن نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے معلوم ہو یا سفا دلیہ سفا دلیہ جو ہیں وہ میرے بھائی قدیم بھی زبان ہے اور ذات الہی قدیم بھی ذات ہے اس بات کی تصریح ہمارے کلامی حضرات علماء کلام بھی کرتے ہیں اور غالباً نبراز کے اندر بھی ہے اور مجدد الفسانی کے مکتوبات میں بھی ہے آہا آہا آہا آہا سمجھ نہیں آئی لہذا قدیم بالزمان اور قدیم بن کی اطلاع یہ بالکل برحق ہیں لیکن تمثیلات میں آ کر کفر میں چلے جاتے ہیں اور ابن پیمیا جیسے گمراہ بد مذہب ہو جاتے ہیں اور ہم الحمدللہ اسلام کے مطابق تم کو مثال دے کر سمجھا چکے ہیں کہ اطلاعیں ٹھیک ہیں مثالیں اگر ٹھیک کہتے ہیں تو یہ ہے دات الدیم بھی بذات ہے صفات اللہی قدیم بھی ہے سمجھ نہیں آئی تو قیدہ میں ذاتی کو سمجھ لیا بولتے نہیں لیکن میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہاں پر حضور شیخ کی مراد خواجہ ابو الحسر خرکانی کی کیدم سے مراد یہ فرق نہیں میں ذاتی سے یہ فرق کر کے مراد نہیں بلکہ ان کی مراد میں ذاتی سے یہی ہے کہ جس کدم جس کی ذات کا مقتضا ہو یہ مانا مراد ہے اللہ تاکہ ذات کو بھی شامل ہو اور سب کو بھی شامل کیونکہ میں ذاتی کا ایک اور معنی بھی ہے وہ کیا کہ کدم جس کی ذات کا مقتضا ہو کردہ کسی سے نہ ہو اس معنی کے لحاظ سے ذات و صفات دونوں قدیم ہے. یہی مراد ہے کیوں کہ ورنہ قیدا میں ذاتی مانا اگر وہ لیا جائے جو پہلے کر چکا ہوں تو اس کے مطابق پھر ذات رہے گی صفات نکل جائیں گے سمجھ نہیں آ گئی اور جب وہ تو ذات و صفات الہی اور مخلوق مخلوق کی ذات اور صفات میں فرق کر رہے ہیں خالی ذات ذاتوں میں فرق نہیں دات, صفات دونوں میں فرق رہے ہیں یعنی مخلوق کی ذات اور صفات اور خالد کی مخ... مخ... ذات اور صفات ان دونوں کو دو جانبوں میں رکھ کر شیخ ابو الحسن خرقانی فرق کرتے ہیں یعنی ایک طرف رکھ رہے ہیں اللہ کی ذات اور صفات کو دوسری طرف رکھ رہے ہیں تو یہ نہیں ہے وہ اللہ کی ذات کو خالی رکھ رہے ہیں اور ادھر مخلوق کی ذات کو اور صفات میں فرق نہیں کر رہے نہ دونوں میں فرق ہے جب دونوں میں فرق بتاتے ہیں تو میں ذاتی سے یہی معنی مراد لینا پڑے گا میرے بھائی توجہ تاکہ ذات و صفات دونوں کو شامل ہو جائے اب وجوب دادی کیا ہے کیدام ذاتی ہو گیا اب وجوب کیا گیا میرے بھائی ذرا توجہ سے وجوباتی بھی وہی چیز ہے جو ہے موجوب توجہ اب کیدام داتی کے دوسرے معنی میں جو کر دیا اب اس کے مقابلے میں وجوب ہے کیا وجوباتی ہے شے کا اپنے وجود اور ہستی میں کسی کا محتاج نہ ہونا سمجھ نہیں آئی یعنی کسی غیر کا محتاج نہ ہونا بات کو سمجھنا اور جو اللہ کے صفات ہیں وہ لا آئین لا غیر ہیں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں بولو ہے مرو ہاں لہٰذا وجو ذاتی دادی میرے بھائی ذاتی اور قدم ذاتی شے ایک ہی ہے شیخ نے لفظوں میں تفصیل کیے مانا برا دیے گئے مخلوق اور خالق میں اگر فرق بنتا ہے تو اسی نقطے میں آ کر بنتا ہے کیا کہ وہ اپنی ہستی میں کسی کا محتاج نہیں اپنی ذات و صفات میں اور مخلوق وہ ہے جو اپنی ذات اور صفات میں اس کی موت جائے توجہ نہیں فرمائی حضور خرقانی رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے فرمانے عالی شان کا مطلب کھل گیا کیا مخلوق وہ ہے جو ہستی میں موت جائے یعنی اپنی ذات اور صفات میں اپنے افعال میں محتاج ہے محتاج ہے احتیاج رکھتی ہے توجہ ذرا اس کے بغیر نہیں وہ دے خالق وہ ہے جو اپنی ذات و صفات میں کسی غیر کا محتاج اس کا مطلب یہ نکلا مخلوق اور خالق میں آ کر جو فرق بنیادی بنتا ہے وہ صرف اسی نقطے پہ ہوتا ہے یہ نیاز مند ہے وہ بے نیاز ہے یہ حاجت مند ہے وہ بے حاجت یہ محتاج ہے وہ غیر محتاج ہے یہ محتاج ہے وہ مستقنی بذات ہے ذرا ضور سے ضور ضور سے سمجھو بات کو سمجھو آ گیا نمج کے نہیں تو بولو ہے مرو اس نے مخلوق نے اپنا وجود اپنی ہستی سات صفات افعال سمے اس سے حاصل کی ہے اور اس نے کسی سے حاصل ہے یہی مانا ہے وجوب ذاتی کا یہی مانا ہے میں ذاتی کا جو شیخ ابوالحسن خرکانی نے ہاں ہاں ہاں وہ سمجھ نہیں آئی اب میرے بھائی توجہ تھے ذرا بات کو آگے بڑھاتا ہوں یہ توجہ ذرا خالق کا معنی یعنی خالق رب العالمین ضلع قریب کی جس کی شان مبارک ایسی جس کی وجہ سے خالق اور مخلوق میں امتیاز بنیادی طور پر ہوتا ہے یعنی یوں سمجھیے بنیاد ہے امتیاز کی وہ یہی وجوب آتی اور قیدام دادی شنی اپنی ذات و صفات میں کسی کا محتاج نہ ہونا اب اس کی کچھ خصوصیات اس شان کی کچھ خصوصیات ہیں جو اس شان کے بغیر نہیں پائے جا سکتے کیا <تصفح> <تصفح> <تصفح> جب یہ شان ہوگی وہ ضرور ہوں گی جب یہ شان نہیں ہوگی ان کا ہونا محال ہوگا وہ کیا ہے وہ تین شانیاں ہو رہے ہیں یہ ان کی بنیاد تھی موقف لئے موقف تھا۔ الا توجہ ذرا یہ موقف ہے اگر یہ شان نہ ہو تو ان کا ہونا محال اگر یہ ہو تو ان کا ہونا لازم یہ ہو یعنی کیا مطلب خالد تعالی سے وہ شانیں جو اب میں بیان کروں گا وہ جدا نہیں ہو سکتی اور جس سے جدا توجہ جس میں نہ ہوں گی جس سے جدا ہوں گی وہ خالق نہیں اور جو خالق ہے اس سے یہ تینوں شانیں جدا نہیں <تصفح> وہ کیا ہے توجہ ذرا خالق اجسام ہونا <تصفح> کیا کیا کبھی <تصفح> خالق اجسام کہہ لیتے ہیں کبھی خالق کے جواہر کہہ لیتے ہیں کے اجسام ہونا خالق جواہر ہونا توجہ ذرا توجہ ذرا جسم چاہے لطیف ہوں چاہے کثیف ہوں ہر طرح کے اقسام کا خالق ہاں جی خالق ہونا دوسرا توجہ ذرا دوسری شے مدبر عالم تمام جہان کا انتظام و انکرام چلانا تدبیر تسخیر توجہ ذرا تدبیر تسخیر ہاں جی تدبیر تسخیر تاثیر ذاتی تدبیر ذاتی تاثیر ذاتی تدبیر ذاتی ذاتی حکم کو نافذ کرنا حکم کو نافذ کرنا ہر چیز میں ہر طرح کا حکم چلانا یہ تدبیر ہے یہ تدبیر ہے یہ تصویر ہے یہ تاثیر ہے آہ! توجہ نہیں فرمائی جائے ہر چیز میں ہر چیز میں اپنے ارادے کے ساتھ حکم چلانا جس طرح چاہے اس کو چلائے اس کا انتظام کرنا اس کا نظام چلانا جتنا چاہے رکھنا جتنا چاہے نہ رکھنا جس نے چاہے ختم کر دینا جس لے چاہے رکھ لینا بنا لینا یہ سارا انتظام اسی کو تدبیر کہتے ہیں ذاتی تدبیر توجہ ذرا ذاتی تدبیر کی بات کر رہا ہوں تدبیر عالم تدبیر عالم تصویر عالم تاجی تاثیر عالم یہ دوسری چیز ہے دوسری شان ہے تیسری کئی عبادت ہونا وہ شان وجوب ذاتی والی دم ذاتی والی وہ شان وہ شان وہ رب ہے مؤقوف لے توجہ نہیں فرمائی وہ مؤقوف لیں وہ شرط ہے کن کے لیے ان تین کے لیے یہ تین شانیں اس کے خواص ہیں خواص ہے خاصے کہیں اور نہیں مل سکتے کیا کیا پہلے نمبر پر پہلے نمبر پر خالق الزام ہونا دوسرے نمبر پر مدبر عالم ہونا تیسرے نمبر پر مستحق عبادت ہونا آہ! یہ پیر توجہ یہ پیر اس کو لازم ہے وہ ان کا ملزوم ہے وہ ان کو لازم ہے یہ اس کا ملزوم ہے کیوں ان کا اپس میں تلاد میں جانے بہن سے جی بولو مروقات محال ہے ماحول ہے ماحول بالغیر نہیں. نہیں فرمائی میں توجا لو جن کو جس کو سمجھے ہو تم سمجھ نہیں آئی جس کو سمجھو تو وہ تو ہے ابھی شرک میں گماری ارے بھی جس کو سمجھے ہو تو وہ تو ہے ابھی شرک میں گم چوتھ کرتے ہیں توحید ہم اس کو سمجھ کر دل میں بچھالے دور ہو جائیں گے شرک کے سارے دم اللہ کے فضل سے کانوں میں روئی ڈال کر بیٹھ جانا شرک سے قریب نہیں بھٹکے گا ارے وہاں بھی سب ہم شرک کے دور ہو جائیں گے آپ ادھر دیکھو بھائی میں نے ایک کو موقوف لے اور تین کو موقوف کا توجہ اور ملزوم کا ان کو لازم کا اور لازم ملزوم کا لازم ثابت کیا और समझो उनको बुनियाद उसको बुनियाद और इनकी तीन को उनकी झाखें करार दिया समझो जरा इस पर एक हवाला था डालता हूँ फेंकता हूँ मैदान के अंदर पंजाबी जाखड़े बीड़े मेल दिया उर्दू में कहूँ सिक्के बिठा लेना समझ नहीं आ रही अब सिक्का बिठाता हूँ देखो जरा हाँ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مجموعہ دن صفیا میزان مار کیٹ کوئٹے کی چھپی ہوئی میرے بھائی ذرا کا اور اسے سمجھنا توجہ نہیں کی قائد پر کئی حاشی ہیں جو جمع بڑا حاشیہ ایک بہت بڑا حاشیہ پہلے اللہ علامہ خیالی رحمہ اللہ کا ہے پھر اس پر حاشیہ عبدالحکیم الحکیم شیال کوٹی رحمہ اللہ کا ہے جو شیر لکھا ہوتا ہے لکھا ہے علامہ عبد الحکیم شیال کوٹی کے دربار پر خیالات خیالی بس عظیمت برائے حل عبد الحکیمس کیا خیالات خیالی بس عظیم بس بس انتہائی کے معنی میں خیالی کے خیالات انتہائی عظیم ہیں اور ان کے حل کے لیے صرف عبد الحکیم ہے اللہ عبد الحکیم سیال کوٹھی ان کا ہاشیہ سمجھ نہیں آ رہی وہ بھی اس میں ہے خیالی پر ہاشیہ شرح اقائد پر عقائد ناصفیا امام نا حنفی رحمہ اللہ کی اقائد میں ایک کتاب ہے متن ہے بہت بڑا عظیم الشان اس پر شرح لکھی ہے اس پر علامہ زمانہ جو محققین کے نزدیک سند کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی سعد الملت و الدین مولانا سعد الدین تفتہ زانی رہا پھر اس شرح پر ہاشیہ ہے خیالی پھر اس حاشیہ خیالی پر ہاشی عبد الحکیم توجہ ذرا اب ملا عبدالحکیم اور ان کے ساتھ شرح قائد پر اور ایک ہاشیہ اور ایک ہاشیہ توجہ ملا احمد جندی اب یہ پتہ نہیں جانا دی ہے یا جندی ہے بہرحال ان کا منحیات وہ بھی ساتھ ہے ملا احمد جندی رحمہ اللہ سمجھ نہیں آ رہی یہ او میرے بھائی ملا احمد جندی یہ علامہ تفتہ دانی پر انہوں نے حاشیا لکھا ہے بولتے نہیں اور پھر نیچے پھر نیچے ان کا منہیات ہیں وہ بھی ساتھ موجود ہیں اور پھر آگے ملا عصام اور جامع التقاریر پتہ نہیں کتنے حاشی ہیں بہت سارے جمع ہیں اس کے اندر باہر صورت میں دو کے حوالے پیش کر رہا ہوں ملا احمد رحم اللہ اور ملا کوٹی رحم اللہ کے زمانہ ہیں. علم کے نزدیک چاہت علم کے نزدیک مسلم شخصیات میں سے ہیں ہاں جی حتہ کے حتیٰ کے جو دیوبندی تدریس کرنے والے لوگ ہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں ہاں سمجھ نہیں آئی بات کی اب ذرا سمجھنا یہ لکھتے ہیں کس کے حوالے سے توجہ اصل حوالہ تفتا ز... محقق تفتازانی رحمہ اللہ کا ہے محقق تفتازانی کا پھر ان سے نقل کر رہے ہیں وضاحت کے ساتھ ملا عبدالحکیم الحکیم شیال کوٹھی اور علامہ ملا احمد جندی توجہ نہیں فرمائی وہ بات اصل کس کی بات کس کی اصل اللہ تفصانی کی انہوں نے کس کتاب میں کی ہے شرح المقاصد میں علامہ تفصانی کی اپنی کتاب ہے المقاصد عقائد المقاصد فلاقائد علم عقائد کی وہ بلند ترین کتاب پھر ان کی اپنی ہی شرح ہے تفتدانی نے اپنی خود شرح بنائی اس کا نام ہے شرح المقاصد تین جلدوں میں نوری ارضویہ والوں نے چھاپی ہے وہ بھی میرے پاس ہے اور پانچ جلدوں میں ایران سے چھپی وہ بھی عجیب کے باعث ہے جو دو نسخے ہیں شرح المقاصد کا اصل والا ہے اللہ مبد الکیم شال بوٹی کا والا ہے اس وجہ سے دے رہا ہوں علامہ عبدالحکیم نے وضاحت کر دی ہے علامہ تفتضانی کے بیان کو کھول دیا ہے اب ذرا سر کرام سمجھے جو ہے پہلے میرے بھائی ملا احمد اللہ کی بات سناتا ہوں فِي شرح المقاصد من حقیقت اعتقاد و, آدم و وعراد وجوب الوجود اور نیچے ان کے ان نیچے انہی کے منہ میں آئے اراد بل خواص پہ سلا تھا عبادت انہوں نے جس طرح میں غلطی ہے وہ ہے میرے دعوے پر دلیل علامہ عبد الحکیم سیال کوٹی کے حاشے میں چلتے ہیں وہاں سے مل جائے گی سمجھ نہیں آئی آشیال کوٹی اسی مجموعے کے اندر جو شامل ہے صفا نمبر دو سو تیئیس بولو کیا کہا میں نے آپ فرماتے ہیں تو آدم دکھا دشارے کا دے فی وجوب الوجود علامہ قال فی شرح المقاس پد من انت توحید عبارت ان عن عدم اعتقاد شریک فی الالوحیت و خواست حا واراد بالالوحیت وجوب الوجود و بخواست حال امور المتفرعات آلئے من کون ہی خالقا للاجسام مدبرا للعالم مستحقا للعبادت تمانی شرم مقاصد والے نے فرمایا توحید آدم ادمی شرکت کا اعتقاد ہے فی وجوب الوجود ہے وجوب الوجود کے اندر توجہ ذرا ا کا ادمی اعتقاد شرکت فی الوهیت و خواصیا شرم مقاصد میں ہے توحید عبارت ہے ادمی اعتقاد شریق فی الوهیت و خواصیا الوهیت اور اس کے خواص اور الوحیت سے مراد کیا ہے فرمایا وجوب وجود اور خواص سے مراد کیا ہے امور کیون سے خالق ہونا، مدبر عالم ہونا، مستحق کی عبادت ہونا اور ایک بات یہاں پر تنبیہن کرتا ہوں پھر آگے جا کر اس کی طرف لوٹوں گا ان اللہ اللہ وہ کیا کہ الوہیت کا معنی وجوب وجود بھی ہے کیا وجوب وجو یعنی وجوب ذاتی قدم ذاتی جو پہلے بتا چکا ہوں وہ بھی الوحیت کا ایک معنی ہے بولو رو یعنی اپنی ہستی میں اپنی ذات و شفات کی ہستی میں کسی کا محتاج نہ ہونا بولو بولو بولو سختہ ضالی رحم اللہ آپ فرما رہے ہیں توجہ وحیت اور اس کے خواص علامہ خیال کوٹی فرماتے ہیں الوحیت سے مراد وجوب وجود یعنی وہی وجوب داتی میں ذاتی شیخ ابو الحسن خرکانی کے قول میں جو آیا اور خواص سے مراد میں نے بتایا تھا کہ تین خاصے ہیں تین شانے ہیں جو موقوف ہیں ان پر اس پر اس پر موقف ہیں یہ تین شانے کس پر وہ کدم داتی وجوب ذاتی پر کون سی تین شان موقوف ہیں جی کالے کلے ہونا لہذا اجسام کو پیدا کرنے والا وہی ہوگا جو اپنے وجود اور رستی میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا دوسرا مدبر عالم ہونا لہذا ساری کائنات کا نظام و, و انتظام چلانے والا بھی وہی ہوگا جو اپنے وجود میں کسی کا بوتاج نہیں ہوگا سمجھ نہیں آئے بھائی او عبادت کا مستحق بھی وہی ہوگا بولو ہے عبادت کا مستحق یعنی تیسری شان عبادت کا مستحق بھی وہی ہوگا جو اپنی ہستی میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا بول دیں اب اتنے محققین حضرات کی بات سے قول سے نا چیز آپ کو یہ بیان کر چکا ہے کہ اللہ شان ہو خالق تالا خالق تعالی اور مخلوق میں بنیادی چیز جو بنیادی نکتہ تھا فرق کا وہ کیا تھا وہ جوبے ذاتی شنی اپنی ہستی میں کسی کا محتاج بولو شینی اپنے ذات و صفات میں کسی کا محتاج نہ ہونا پھر تین شانے اس کے خاصے ہیں اس کے لوازمات ہیں اس سے جدا نہیں وہ کیا توجہ متبال کے اجسام ہونا متبر عالم ہونا اجی اور تیسرا مستحق کی عبادت ہونا نہیں. اب جب یہ اس کو لازم ہے تو اگر خالق و مخلوق میں فرق کرتے ہوئے یوں کہہ لو کہ خالق وہ ہے توجہ خالق وہ ہے جو خالق اجسام ہو خالق وہ ہے جو متبر عالم ہو خالق وہ ہے جو مستحق عبادت ہو اس سے بھی بات بن جائے گی اس سے بھی بات توجہ نہیں فرمائی فرق ہو جائے گا فرق کیونکہ یہ اس کے لازم ہیں اور جب لازم پایا اور توجہ میرے بھائی لازم بھی ہیں اور ملزوم بھی ہیں لازم اور ملزوم دونوں ہے تلازم ہے نا تو جب یہ پائے گئے وہ پایا گیا جب وہ پایا گیا یہ پائے گئے فرمایا بہت اچھے خوشخبری لازم الماہیت میں کیا بالکل لازم المائی ادا ادا ادا ان شاء اللہ پہنچ گیا پابند کر کے رکھیے بیان کرتے نہیں جسل اللہ تعالی این توڑ چڑھا سا اسلے بیاں توفیق जो है <Phew -Pop -ấmppadan> अब मेरे भाई बात को समझना اس سے پتا چل گیا جب یہ نقطہ ہم نے سمجھ لیا فرق خالق و کو مخلوق میں جو ہے یہ نقطہ ہم نے سمجھ لیا اب یہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ مخلوق کی صفت محتاجی ہے اس سے محتاجی جدا نہیں ہو سکتی خالک کی سبتقنار بے نیازی ہے اس سے وہ صفت جدا نہیں ہو سکتی سمجھ نہیں آئی اللہ! <سلام> <سلام> اس سے, اس سے منتقل ہو کر مخلوق میں نہیں آ سکتی مخلوق سے منتقل ہو کر کوئی یہ پیاز والی صفت خالق میں نہیں جا سکتی کیوں ملا تفتا اللہ تفتہ دانی اللہ زمانہ اللہ کائنات تفتا اللہ تلویح توی تلوی مشہور کتاب ہے تلوی حاشیہ توی کے اندر فرماتے ہیں ان حقائق محال ہے انقلاب حقائق محال ہے یہ مسلم بات ہے اس کا معنی مطلب کیا ہے فرباد اس کا معنی یہ ہے کہ واجب ممکن نہیں بن سکتا ممکن واجب نہیں بن سکتا ممتن واجب نہیں ہو سکتا ممتن مم... ممکن نہیں ہو سکتا ممکن ممتنے, ممتنے, نہیں ہو سکتا، ممتنے, ممتنے نہیں ہو سکتا توجہ یہ تین حقیقتیں ایسی ہیں کہ تبدیل نہیں ہو سکتی اپنے اپنے دائرے میں رہتی ہیں واجب ممکن نہیں واجب ممتن نہیں لہ اللہ اللہ مخلوق نہیں بن سکتا مخلوق اللہ نہیں بن سکتی یہ کائنات آل <تصفح> اللہ تبارک و تعالی کی شانوں اور صفتوں کا مظہر ضرور ہے مگر ایک شان اور صفت ایسی ہے اس کی جو وہ کائنات کو دے نہیں سکتا کائنات لے نہیں سکتی کائنات کو مل نہیں سکتی وہ صفت کائنات میں ظہور بھی نہیں کر سکتی لہذا اس کی ہر صفت کا کوئی مظہر ہوگا لیکن ایک شان صفت ایسی ہے اس کا کوئی مظہر نہیں وہ شان الحیت ہے شانے توجہ ذرا چاہے الوحیت وجوب وجود کے معنی میں لو میں ذاتی وجوب ذاتی کے معنی میں لو چاہے الوحیت استحقاق کئی کے معنی میں لو یہ دوسرا معنی اس کا اور اس کی تصریح موجود ہے اللہ تفتانی رحم اللہ کی قائد میں سنا دوں دو سو پینسٹھ سفا ہے نا عبدالعلی پر بھی گیاداد دو سو چونسٹھ صفا دو سو چونسٹھ صفا بولو آپ فرماتے ہیں لے انا نقول وشرا کو با اس باد الشری کے پھر الوحیت بے مانا وجوب وجود ہے او بے مانا استحکا کلی عبادت فرماتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ الوحیت کے دو معنی ایک الوہیت کا معنی وجوب ہے وجود ہے اور ایک استحکا کی عبادت ہے ایک کا کمانا اپنی ہستی میں اپنی دانت صفات میں کسی کا محتاج نہ ہونا دوسرا کا کمانا عبادت کا مستحق ہونا. دو ہونا کسی بھی معنی میں کسی بھی معنی میں الوحیت اللہ تعالی نے کہیں نہیں رکھی توجہ ذرا بے ادھر دیکھو جو تمہارے ہمارے اندر علم ہے اس کے علم کا ظہور ہے ہمارا علم مظہر ہے وہ ظاہر ہے لیکن اللہ تعالی نے علم ظاہر کیا ہے سمجھو ذرا علم ظاہر کیا ہے لیکن اس ذات پاک نے بجو بے وجود بجوب یعنی کیا مطلب علم کا ذاتی ہونا علم کا واجب ذات ہونا علم کا قدیم ہونا اس نے نہیں رکھا اسی وجہ سے کبھی ہمارا علم ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا یہ علم اس کے علم کا عقص ہے ظاہر ہوا ہے توجہ ذرا ظہور ہے یہ تمام کائنات مظاہر شیون اللہ یومن ہو ویشان اللہ یومن ہو ویشان روزانہ نئی شان میں آئے اللہ کا فرمان ہے اللہ فرماتا ہے اللہ روزانہ نئی شان میں آئے کیا مطلب توجہ اگر یہ کوئی کہے اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی شانیں اعتبار ثبوت اور تحقق کے بدلتی رہتی ہیں تو یہ کوفر کیوں لازم آئے گا اللہ تبدیل ہوتا ہے اس کی شانیں تبدیل ہو حالانکہ نہیں وہ تغجر اور تبدل سے پاک ہے تبدیلی کائنات کی صفت ہے تو یہاں پر کلّا جامن ہوا فیشان کا کیا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعتبار ظہور کے اس کی شانیں تبدیل ہوتی ہیں تحقر و وجود کے اعتبار سے نہیں اے او میرے بھائی اس کی پاک ذات اور اس کی سبات تبدیلی سے پاک ہے ربدو بدل تو بدل تبدیلی یہ تمہارے ہمارے اندر ہے لیکن یہ کائنات جلوے جلوے بدلتے ہیں اور زی جلوہ نہیں بدلتا جلوے والا نہیں بدلتا یہ جلوے بدلتے رہتے ہیں اسی وجہ سے اس نے فرمایا کل نہ جاؤ میں نے مطلب کبھی کسی کو دے رہا ہے کبھی عزت دے رہا ہے کبھی مار رہا ہے کبھی زندہ کر رہا ہے بچے دے رہا ہے بیٹیاں کہ ہزاروں شانے روزانہ تم دیکھتے ہو جو دیکھ کر یہی کہتے ہو تم نہیں بلکہ سارے ہی کہتے ہیں کہتے ہیں بسیاں شاندیا شانہ نے, اپنی شانا بخائی جانے کدی کسے رنگ کس رنگ سارے یہ عوام بھی کرتے بھی کرتے اللہ تعالی نے تعلیم اردو اپنے رنگ چہ لیں اس رات نے اپنے ہے چیل گل ایک گل سمجھ لے اور جلہ خواجہ غلام فرید فرمایا ہے ہر سورت وجیا وے آوے یار وے او یار ہر سورت و جیا ہر سورت کاری ن ہر صورت سورج مطلب ہے پڑھنا دیا لات صفات پار تو پاس لے جان تو پاگ لے میں اسی وجہ سے یہ پڑھ رہا ہوں اگرچہ عوام کی سمجھ سے دور تھا لیکن پڑھتا اسی وجہ سے ہوں کیونکہ یہ پہلے پڑھ چکا ہوں اور خالی میں نہیں لاکھوں ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں تاکہ وہ گمراہ نہ ہوں سمجھا دوں ان کا مطلب ایسا واضح کر دوں کہ صاحب ایمان کا ایمان محفوظ رہ جاؤ اللہ تعالیٰ یہ عقیدے کی بات ہے میں محکمات تو شریعہ کو جاننے والا ہوں اللہ کے فضل سے یہ عقیدے کی بات ہے اللہ تعالیٰ آنے جانے سے پاک ہے اس کی ذات سی بات توجہ آنے جانے سے پاک ہے اگر آنا جانا اس کے لیے ہے تو اسی معنی میں توجہ ذرا اسی معنی میں تجلی ظاہر فرما دی تبدیل آپ نہیں ہوتا اگے رنگ جہاں وکھاندے رنگ تبدیل ہوتے آپ تبدیل ہے کہتے ہو بجلی گری کہتے ہو مکان جل گیا وہر آیا ساڑ کے چلا گیا کاہر وہی صفت جڑی ہے اس نال قائم ہے توجہ ہوئے لیکن انہوں نے تجلی فرمائی جلوہ فرمایا یہ میں مثال دینا توجہ شیشہ آگے کرنا ہے بندے دے بندے دے شیشے دے وچ جو آن دے کوئی بندے دا کچھ نہیں توجہ نہیں فرمائی بھائی آن شیشے میں بندہ نہیں بندے کا کچھ نہیں لیکن اتنا ضرور ہے جو شیشے میں آیا ہے اس کا کوئی تعلق خاص ہے اسی وجہ سے کہتے ہو یہ اس کا ہے کیا کہتے ہو کا وہ خدا کے بندے جو ادھر ظاہر ہوتا ہے وہ اس کی اس کی شانوں کا ہے ایک کے ساتھ ہے وہ تبدیلی سے پاک ہے جب ظاہر ہوتی ہیں تو تیرے میرے سامنے آتی ہے تیرے میرے رنگ میں پذہر ہو جاتی ہے شانے ظاہر ہوتی ہے ظہور کے اعتبار سے تبدیلی ہے تحقت اور ثبوت کے اعتبار سے تبدیلی نہیں ہے لہذا ہر سورت اگر حسن یوسف ہے اگر حسن یوسف ہے وہ بھی اس نے شان دکھائی دیکھ میری تخلیق اور تکوین اور پیدا کرنے کا جلوہ کیسا ہے ایک میرا پیدا کرنے کا جلوہ کیسا ہے کبھی محمد الرسول اللہ آتے ہیں تو پھر دکھاتا ہے دیکھ میری ساری ساریاں دا مظہر بن کے میں آیا ہے لیکن ہر شان کا مظہر اس کا ہے شانے وجوب ذاتی اور استحکا کے بعد اب جس کو الوہیت کہتے ہیں الوحیت کا مظہر کوئی نہیں اسی وجہ سے اس کے سوا کوئی خدا نہیں نہ اس کے کوئی برابر ہے نہ الہ ہے نہ الہ کے کوئی برابر ہے <متصفح> <متصفح> <متصفح> اگر کہو تو خاتمت المحققین اس مسئلے پر خاتمت المحققین ٹیم حکیم الاسلام حضور سیدنا شیخ عبد الحزیز محدے سے کا حوالہ پیش کرتا چلو اے ہاں ہاں ہاں ہاں تفصیل عازیزی بارہ انتیس سنوئے یہ تفسیر جو ہے نا تفسیر عزیزی کے نام سے جس کو بے حیات دیوبندیوں نے چھاپا ہے و بے شرم و حیا ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت جھیٹو بے شرم و حیا ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت اور سب پہ سبکت لے گئی ہے بے حیائی حضرت کی سمجھ <laughs> جائے نے یہ چائے کی ہے ترجمے کیے ہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ عجیب بات ہے کہ چور سینہ زور ایسی عجیب بات ہے شیخ عبد العزیز محدود سے دلوی نے یہ تفسیر عزیزی جو ہے اس کی یہ مکمل تین یہ دو جلدے ہیں اور چار یہ تین حصوں میں چھپی ہوئی ہے تین حصے ہیں دیکھ لو ایک دو تین جلدے دو ہیں اور یہ میرے ہاتھ میں مکتبہ حقانیہ کوئٹہ کی ہے یہ بھی دیوبندیوں کی شائع کردہ ہے فارسی میں اور جناب جی اس کی اردو جو ہے وہ بھی انہی کی طرف سے چپی ہوئی ہے شاہ شاہ شاہ عبدالعزیز نے دھائی سپارے کی صورت عال عمران کی تفسیر کی تو یہ پہلی جلد ہے اور 39 اور 30 پارہ 39 اور 32 ان دو پاروں کی کی ہے تو یہ تیسری اور چوتھی جلد ہے اس کی دوسری اور تیسری جلد اور حصہ ہے حصہ یہ دو یہ دو کٹھے چپے ہوئے ہیں یہ ہاتھ میں میرے سمجھ نہیں آ رہی کیا وجہ باقی قرآن چھوڑ دیا ادھر ڈھائی سپارے آخر سے دو سپارے لیے یہ اس طرح تفسیر کیوں کی انہوں نے خود لکھا ہے اس تفسیر کی ابتدا میں فرمایا لوگ جاتے ہیں درباروں پر تو زیادہ تر قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں ادھر دھائی سپارے صورت آل عمران جو ہے اس سے کرتے ہیں یا آخر کے دو سپاروں سے کرتے ہیں تو بغیر سمجھنے کے کرتے ہیں میں تفسیر لکھ چلا ہوں تاکہ اگر پڑھیں تو وہاں پر سمجھ کر پڑھیں جو علماء حضرات جائیں اور وہاں پر قبروں پر درباروں پر کرنے جائیں تو جب قرآن کی تلاوت کریں تو فرمایا ان دو یہ جو میں لکھ رہا ہوں مد نظر رکھ کر تو پڑھا کریں اب بتائیں یہ تو لکھی ہی انہوں نے ان حضرات کے لیے ہیں جو حضرات ترباری ہیں ہاں جو حضرات درباری ہے یعنی ارے بھائی بات کو سمجھنا لیکن کون سے درباری ہاں جی ہم یہ درباری مزاری لگاری وغیرہ یہ درباری نہیں ہے اللہ کے فضل سے ہم داتا حضور کے درباری ہیں یاد کے درباری دیو بندی تمہیں شرم نہیں آتی تمہارے نزدیک تو یہ سارا شرک ہے اللہ! انہی کی وجہ سے اسی وجہ سے تو تم ہمیں قبوری کہتے ہو قبوری یہ قبوری لوگ ہیں قبوری شور تو یہ اللہ کے فضل سے ہمارے شیخ عبدالعزیز قبوری تھے اور انہوں نے قبوریوں ان کے لیے یہ تفسیر لکھی ہے لہذا تم غیر قبوری ہو ایف ایف ایف ایف ایف ایف غیر قبوری تم غیر قبوری ہو ہاں جی تم اس وجہ سے ہم آپ کو کہیں گے کہ تیری مہربانی تو قبوریاں تو پڑھ رہے کتاب تفسیر لکھن والا بھی قبوری سے جنا واسطے لکھیا وہ بھی تو یہ ہمارے لیے ضروری ہمارے لیے آ بولتے نہیں تم ہو نیریم مغروری تمہارا دور رہنا یہ تمہاری ہے مجبوری بات نہیں سمجھے کرے بھائی کیونکہ تمہاری فطرت میں شیطان نے جو جی رکھ دیا ہے اب بات کو سمجھے کہ نہیں سمجھے بھائی اب حوالہ سنیے شاید کا شاید کیا فرماتے ہیں میں بات کر رہا تھا جس پر اب آلہ دینا چاہتا ہوں وہی آ جب اس مالک کی تائید شامل حال ہوتی ہے ایسے ہی ہوتا ہاں انسان کو کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی بس کوشش پشیار کی ضرورت نہیں ہوتی سمجھ نہیں آ رہی بس ایسے اشارے ہوتے ہیں اور کام بنتا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں کال کم اس کے تاج فرماتے ہیں یعنی معبودان شما بس اگر شما عبادت وہ گزارے عبادت ظاہر شاہر دراہ خداس بس تر کے عبادت خدا شمارہ لازم خاص نو علیہ السلام کے زمانے کے مشرق کہنے لگے نو کی نہ مانو اپنے خدا نے بادلہ کے متعلق کہنے لگے مت چھوڑو ان کو کیوں اگر تم ان کی عبادت چھوڑو گے تو تمظاہر کی عبادت چھوڑو گے ظاہر خدا ہے یہ مظہر ہیں سمجھو وہ ہمیں وہ کہہ رہے ہیں ظاہر خدا ہے یہ, یہ مظہر ہیں تو جب تم اس ان کی عبادت چھوڑے گے تو حقیقت میں تو اس کی کر رہے ہو ظاہر کی تو پھر ظاہر کی عبادت چھوڑو گے ظاہر کی چھوڑو گے لہذا مظہروں کی عبادت نہ چھوڑو تاکہ ظاہر کی نہ چھوٹ جائے شیخ عبد العزیز اس تلبیس اس دھوکے اس فراد اس چکر بازی کا جواب دیتے ہیں وہ سنا دوں آپ فرماتے ہیں محلے تلبیساں کہ الوحیت مظاہر وقت ثابت شود کہ مرتبہ الوحیت ظاہر شود مرتبہ الوہی یترا واجب الجود بودن شرطست بولا مرے فرماتے می ان کی چکر باوی کا جواب یہ ہے حل یہ وہ اللہ کو ظاہر اور وہ اپنے کو اپنے مابود آنے کو مظاہر کہہ رہے ہیں اور مرتبہ الوحیت جو اللہ کا ہے شان الوحیت جو ہے تو اس کو اس کو وہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ظاہر ہوئی ہے ان محبوطوں میں اللہ کی شان الوحیت ادھر ظاہر ہوئی ہے اس وجہ سے مت چھوڑو ان کی عبادت کو تاکہ وہ ظاہر نہ چھوٹ جائے مظاہر کی عبادت کرو تاکہ ظاہر کی عبادت قائم رہے اب یہ جواب دیتے ہیں چکر بازی کا فرماتے مظاہر, مظاہر ہوگی جس وقت کے الوحیت کا مرتبہ ان کے اندر ظاہر ہو الوحیت کی شان ان میں ظاہر ہو اور فرمایا مرتبہ مرتبہ الوحیت را واجب الوجود بودن شردست فرمایا کی شان کو الوہیت کی شان کو واجب الوجود ہونا لال شرط لازم ہے کیا مطلب واجب الوجود جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک مستحق کی عبادت نہیں ہوگا تو سمجھ نہیں مرے فرماتے ہیں جب تک جب تک جب تک عطا ہوئے فرماتے ہیں یہ ان کا دھوکہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں شان الت یعنی استحکا کی عبادت ان میں آ گیا, ان میں آ گیا, وہ ظاہر ہو گیا فرماتے ہیں وہ تو ظاہر نہیں ہو سکتا کیوں وہ اس وقت ہوگا جس وقت کے آگے وہ جو دمے داتی ہو بے نیازی ہو مستی جی نہ ہو ہر طرح سے بے نیاز ہو یہ تو ان میں آ سکتا نہیں کیوں یہ مخلوق ہے مخلوق خالق نہیں ہو سکتی خالق مخلوق نہیں ہو لگا नहीं आइए पर मया उनका धोखा देखो धोखा कि वो कह रहे हैं कि अल्लाह का मरतबा लूहियत शान लूहयत इधर आ गई इनमें فرماتے ہیں اس کے لیے تو شرط ہے واجب الوجود ہونا تو یہ تو یہ تو مانتے ہو یہ مخلوق ہے یہ ممکن ہے مخلوق ہے یہ جب واجب نہیں ہے اپنی ہستی میں کسی کے محتاج ہیں تو ظالمو یہ کیوں ہیں مستحق کی عبادت ہے مستحق کی عبادت کے لیے ضروری ہے شرط ہے کہ واجب الوجود ہو موقوف ہے تین کا موقوف لے یہی وجوب وجود تھا وجوب میں ذاتی تھا میں وجوب ذاتی تھا اپنی ہستی میں اپنی ذات و صفات کی ہستی میں کسی کا محتاج نہ ہونا تھا کسی کا محتاج بولو جب وہ تھا موقوف لے جب وہ نہیں پایا جائے گا تو موقوف کیسے پایا جائے گا اور یہ موقوف لے توقف بھی یہاں پر امتناعی ہے ایک علمی رنگ میں بات کرتا ہوںکونا لاہ لاہ لم تنا کے درجے میں ہے مساحل دوا نہیں ہے مساحل دوا نہیں ہے ادا تھوڑا جہاں پہنچیا پہنچیا مساحل دوا نہیں ہے تو نہیں تو ہے موجودہ کے رتبے میں نہیں ہے بلکہ لمطانہ آپ کے درجے میں ہے کیا مطلب کہ اگر وجو میں وجود ہوگا تو استحقاق کی عبادت ہوگا اگر وجوب وجود نہیں ہوگا تو استحقاق کی عبادت بھی بند منتقی بنتے تھوڑی منتق جی منتقل چترول کر لو توجہ نہیں کی شیخ فرماتے ہیں محلے تلبیسان کے اوہیت مظاہر مظاہر کائنات کو کہتے ہیں یہ کائنات کی الوہیت وقت ثابت شود اس وقت ثابت ہوگی کہ مرتبہ الوحیت در آحا ظاہر شود ان کے اندر ظاہر ہو وہ مرتبہ الوحیت نہ واجب الوجود شرط است الوحیت کے مرتبے اور شان کے لیے واجب الوجود ہونا شرط ہے کسی کا محتاج نہ ہونا شرط ہے ذاتی بے نیاز ہونا شرط ہے بے پرواہ ہونا تو بولم رہے کیوں؟ آگے فرماتے ہیں زیر آگے وجوب وجود صفت نہایت کمال پذیرت فرمایا بغیر وجوب وجود کے کوئی شان اور صفت کمال کی انتہا کو نہیں پہنچتی اور کمال کی انتہا استحکا کے گایت بیدون نہایت کمال استحکا کے گایت ہے تعظیم تصور نے انتہ کمال کے بغیر استحکا کے غایت تعظیم انتہائی اور آخری تعظیم کا مستحق ہونا نہیں پایا جا سکتا اور الحاق کے لیے معبود ہونا اور مستحق کے عبادت غایت تعظیم اور اعلیٰ ہونا غایت تعظیم کا مستحق ہونا ضروری ہے جب آپ فرماتے ہیں معبود کے لیے اے میرے بھائی الحق کے لیے معبود اور مستحق کی عبادت ہونا ضروری ہے الحق کے لیے معبود اور مستحق کی عبادت ہونا ضروری ہے اور محبود اور مستحق کی عبادت ہونے کے لیے مستحق تاظیم ہونا سمجھو ذرا سفر اللہ مستحق کے معبود اور مستحق کے غازت تعظیم ہونے کے لیے انتہائی کمال ضروری ہے اور انتہائی کمال اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وجوب وجود نہ ہو لیکن ادھر دیکھو مزید آسان کر کے سمجھاتا ہوں ادھر دیکھو الہ ہونا اس کو معبود توجہ مابود اور انتہائی ت... یعنی معبود کا مطلب یعنی انتہائی تعظیم کا مستحق ہونا اس کے لیے ضروری ہے الہ کے لیے انتہائی تعظیم کا مستحق ہونا آخری تعظیم انتہائی تعظیم تجس کے بعد کی تعظیم ممکن نہ ہو سمجھ نہیں آئی اب بابو الہ ہونے کے لیے انتہائی تعظیم کا مستحق ہونا ضروری انتہائی تعظیم کا مستحق ہونا اور انتہائی تعظیم کے مستحق ہونے کے لیے انتہائی کمالات رکھنا ضروری کیوں انتہائی تعظیم کا وہی مستحق ہوگا جی دیا شانا بھی آخری ہو من جس کی شان کے ساتھ کی شان ممکن نہ ہو اب الہ ہونے کے لیے انتہائی تعظیم کا مستحق ہونا ضروری انتہائی تعظیم کے مستحق ہونے کے لیے انتہائی شانے رکھنا ضروری اور انتہائی شانے رکھنے کے لیے واجب الوجود وجود ہونا ضروری دسوے اور دسو چڑھ گئی کھوتی بیڑی سے نہیں ہو گیا معاملہ سوکھا کے نہیں توجہ مرو گا پھر آسان کرن ادھر دیکھو پنجابی جلی آمان دیمہ پنجابی یہ چھٹ الہ انہوں آکھو گے توجہ الہ انہوں کہو گے انتہائی تعظیم کا مستحف انتہائی تعظیم تا مطلب ہے ایسے درجے دی تعظیم کہ وہ دن آر دی پھر کسے اور باستے ممکن نہ ہو توجہ نہیں فرمائی آخری تعظیم انتہائی تعظیم انتہائی تعزیم ادھر انتہائی تعظیم عظیم سمجھ اپنے انتہائی ذلیل آخری درجے کام آخری درجے کا عزت والا شانہ والا سمجھنا توجہ یہ کب ہوگا یہ کب ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب اگلا جس کے لیے توجہ جس کے لیے تو انتہائی ذلیل ہو رہا ہے اور اس کو انتہائی عظیم سمجھ رہا ہے جب اس کی شانیں توجہ انتہائی اعلیٰ درجے کی ہوں اس کی تمام شانے انتہائی اعلی درجے کی ہوں اس کے ساتھ کی شانیں کسی اور میں ممکن نہ ہوں توجہ ذرا اور یہ کب ہوگا یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ شانیں شانیں آخری کب ہوتی ہیں کہ جب شانیں اپنی ہوں کسی کی دی ہوئی نہ ہوں اپنی ہوں کسی کی روئے اس کا مطلب یہ نکلا بلوحیت کے لیے ابھی مستحق کے غایت تعظیم ہونا ہوا مستحق کے غایت تعظیم انتہائی تعظیم کا مستحق ہونے کے لیے کیا ضروری ہوا انتہائی کمال انتہائی شان انتہائی کمال انتہائی کمال کب بنتا ہے جب کسی کا دیا ہوا ہو پھر انتہا تو نہ ہوئی پھر انتہا دینے والے پر ہوگی مردہ نے او ذرا سمن دے گئی جدو کسے کو لے کے آئے ہیں جدو کسے کو لے کے آئے آکر کے جل نہیں کر سکنے جدو اپنیوں میں آ کے اس لئے گلوں دیئے اے رب نوی سارے تکبرتے کی بھی آئی شانہ چاہیے اسے پھب دیاں نے کیوں اس واس دے ہر شان اپنی ہے کسے کو لئی لئی مخلوق نے لئی ہے ऐ सच्ची अखं तेरा रब दी शाह ताजारे hey! hey! गुरूर फरमाउंदा है सच्ची अखं तेरा रब दी जिस ام رب سونا وحدہ اولاد شریق مولا اے ہوئی منتہائے اے ہوئی انتہائی شانہ والا ہے اے ہوئی وعدہ بلوجود ہے کیوں اس وعدہ کہ ہستی ہو کسی کسے دی بہت آج نہیں باقی ہر کوئی ہو دی اور فرمو دلیس صورت نوم جان پر چلے ہے کہ کوئی مجاز کہ حقیقت پچی آج من سمجھا بھی جا میں اپنے پیر کے سلام اگر تے کوئی کرے تو پیر کر سچ آخا رب آخر مطلب ہزور کی شان جی جاب اپنے بزرگ پتا حالانکہ میں گیا जवाब मार, गें। मार नहीं लंग नहीं मरो। गया जवाब किस्मत नहीं मैं कह गया यहाँ पर सच हकीकत के माने में सच झूठ का मुकाबिल नहीं है, नहीं है। आगा। आगा। یہاں پر سچ کس کے مقابلے میں آئے کیا مطلب فرما نے نا حقیقت پوچھتے ہو تو پھر رب دی دیا دے سچیا کتے رب دی شان تھی شان سب بھائی مجاز جو تم استفادی تعریف کرے گا وہ حقیقت میں کس کی تعریف ہے کیوں اسی وجہ سے فرماتا الحمد رب بالعالم. اللہ فرماتا ہے تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں پر سونا تو جڑی مخلوق دی پکڑنے میں سارا مجاز کیوں जिसने शीशे ऐ बड़ा इंज ऐ बड़ा इंज ऐ बड़ा इंज वो मजाक है इशारे एवं करकीकत ओरी सोना हो गए पर तेन ये दिसदसा नहीं نہیںمت کا جب قیامت کا دن ہوگا پردے اٹھ جائیں گے یہ حجابات اٹھ جائیں گے اے مخلوق کے حجاب اٹھ جائیں گے پھر وہاں پر تو جب تعریف کرے گا تو ظاہر بھی حقیقت ظاہر بھی اللہ باطن بھی اللہ یہاں وہ چھپا ہوا ہے تم ہم ظاہر ہیں وہاں پر وہ ظاہر ہوگا ماں لگی جگی اور سمجھ لگی کہ نہیں بولو مرو سمجھے نہیں میں کیا خیر بات کو لمبا نہ کروں بات کو لمبا نہ کروں شیخ کا حوالہ صرف دے کر بتانا چاہتا تھا کہ شان الوہیت یہ آگے کسی کو دی نہیں جا سکتی نہ یہ دینے یعنی دینے. دینے کے قابل ہی نہیں یعنی قابل کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں صلاحیت ہی نہیں دینے کی ایک ذات کو لائق ہے واجب الوجود وہی ہے لہذا وجوب وجود کے معنی میں وہ لو یا اشتقاق عبادت کے معنی میں لو دونوں مانوں میں یہ شان اسی کے ساتھ خاص ہے کسی کو دی؟ لہذا اللہ کی شانوں کے مظہر ہیں لیکن یہ چیز چھوڑ کر سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ چیز تا کر کے کائنات بدلتی ہے اس کی شانیں ظہور میں آتی ہیں تو بدلتی ہیں لیکن جو مرتبہ شان جو اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے جس کی وجہ سے خالق اور مخلوق میں فرق ہو جاتا ہے وہ شان ادھر کہیں ظاہر نہیں ہوتی اسی وجہ سے کائنات میں کسی کو خدا سمجھنا خدا کے برابر سمجھنا شرک ہے مزید وضاحت آگے کروں گا سمجھ نہیں آئی ان شاء اللہ بہت اچھے عمر صاحب کا فکرہ جوڑ لیتے ہیں جو قابل عطا ہے وہ الوحیت نہیں اور جو الوحیت ہے وہ قابل عطا نہیں اور اگر وہ بھی قابل عطا ہوتی تو پھر مستفیٰ ہوتے یہ ویسے سنو ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت نئے سرے سے کسی کو ملنا یہ محال ہے محال یہ کیا ہے محال, محال, محال ہے. ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت جو ہے وہ دی نہیں جا سکتی کوئی نہیں آ سکتا اگر اگر ممکن ہوتی تو عمر ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکان عمر اب جس طرح اس جہاں رسول اللہ نے فرمایا اگر ممکن ہوتی تو عمر ہوتے میں بھی بین ہی اسی طرح کہتا ہوں اگر کوئی خدا دوسرا ممکن ہوتا ارے مشرق باندرو پھر یہ تمہارے لالٹی نہ ہوتے محمد ہوتے آہ! پھر فرضیہ کر دیا وہی بات ہے آپ کو سمجھنا لکان بادی نبی لکان عمر بالختہ نبی پاک نے فرمایا اگر بل فرض میرے پاس نبی ہوتا تو کون ہوتا عمر ہوتا میں بھی کہتا ہوں اگر بل فرض اگر بالفرض فرض خدا کے ساتھ کوئی شریک ہوتا کوئی الہہ ہوتا تو پھر واحد ذات مستفیٰ کی ہے وہ ہوتے ارے بندرو جب وہ نہیں ہے تو پھر دوسرا کون ہو سکتا ہے اسی لیے اسی لیے ہمارے آلہ حضرت کے بھائی احسن رضا خان بولتے ہیں فرماتے ہیں خدا ہو نہ ہوتا چوتا مشیت خدا ہو نہ ہوتا جو تحت مشیت خدا ہو نہ ہوتا چوتھا مشیت خدا بن کے آتا یہ بندہ خدا کا خدا یہ <سلام> بندہ خدا خدا بن کے آتا ادا بن کے آتا یہ بندہ خدا کا یہ کیوں؟ نہیں جا سکتی یہ سمجھا ملوحیت تو یہ تھی سمجھو ذرا ملوحیت یہ تھی کہ واجب الوجود ہو اگر کیا جائے تو عبادت اور الہ بنانے کا یہ مطلب ہے کہ یہ اپنی ہستی میں کسی کا محتاج نہیں جب بنا رہا ہے کوئی اور یہ بن رہا ہے تو یہ اپنے بننے میں تو محتاج ہے پھر بن کیسے سکتا ہے الہ کیسے بنا سمجھیں <سؤال> الہ <الاغ> وہ سمجھو الہ <سؤال> وہ ہے جو اپنی ہستی میں کسی کا محتاج اور جو بنایا جائے وہ تو محتاج ہے تو جو محتاج ہے وہ الہ نہیں جو الہ ہے وہ <سؤال> اس کا مطلب ہے جو الہ ہے وہ بنایا نہیں جو, جو بنایا جائے وہ اللہ نہیں ہو وجہ سے یہ بننے کی چیز نہیں ہے اگر بننے کی چیز ہوتی تو پھر رسول اللہ سمجھ نہیں آئی مرے اگر یہ بننے کی چیز ہوتی تو کون ہوتے ہاں صاحب سمجھ نہیں آئی خیر آگے چلوں گا ان شاء گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اب میرے بھائی آپ کو خالق مخلوق کا فرق سمجھا دیا پھر دوسرے نمبر پہ الوحیت یعنی وجوباتی ذاتی دم داتی جو اللہ تعالیٰ کی خاص شان ہے اور بنیاد ہے ساری شانوں کی شرط ہے ساری شانوں کی اللہ جانوں کی موقوف لا ساری شانوں کا وہ سمجھا دیا اور اس کے خاصے سمجھا دیے لوازم سمجھا دیے وہ تین چیزیں کیا خالق کے اجسام ہونا جسموں کا خالق کو نا عالم ہونا جہان کا انتظام سارے کا اور مستحق کے عبادت ہونا یہ تین اور اس شان کو لازم میں ملو میں یہ لازم ملو ہے مل. یہ جدا نہیں ہو سکتے ایک دوسرے سے توجہ نہیں فرمائی یہ جدا نہیں ہو سکتے اب جب یہ فرق جناب نے سمجھ لیا مخلوق اور خالق کا فرق سمجھ لیا اب توحید اور شرک کی طرف آتا ہوں اب توحید بھی سمجھ پھٹ آئے گی اور شرک بھی سمجھ کیا مطلب توجہ سمجھ نہیں آئی اے الوحیت بامانا وجوب وجود توجہ ذرا کیا مطلب شان بے اور اس کے لواز مات مارو مرے اور خلاصہ کیا کرنا رب دی بے نیازی بے پرواہی غیر محتاجی اور اس اس یعنی اجسام ہونا مدبر عالم ہونا مستحق کے عبادت ہونا وہ اور یہ تیر جس اللہ ہمیں ماننا اور اللہ کے لیے ماننا اور کسی کے لیے نہ ماننا یہ توحید ہے اس کے علاوہ کسی اور میں ان میں سے کسی ایک کو ماننا شرک ہے آرہ! اور سمجھ لگی تب بولو مرو کیا میں تو آ گئی بمرے وجوب وجود یعنی شان بے نیازی اس سے زیادہ آسان الفاظ کیا استعمال کرو وجوبِ وجود یعنی شان بے نیازی. شان بے پرواہی شان غیر محتاجی ذاتی اور اس کے, کے لوازمات اس کی خصوصیات وہ کون سی تین مارو وہ تین جب اللہ کے لیے مانو اور کسی کے لیے ہر ایک سے نفی کرو ایک کے لیے مانو تو توحید بن گئی لا الہ الا اللہ کا یہی مانا ہے آل اللہ آل اللہ اللہ, اللہ, اللہ کامرو کا کیا مطلب الوحیت اور اس کے لواز میں آتی یعنی الوحیت واجب الوجود واجب الوجود ہونا واجب الوجود ہونا وجوہ وجود ہونا وہاں جی وجوہ اور شان بیان نیازی بنے مطلب بنے گا لا الہ اللہ اللہ جی کر لے اپنی تین کسے کسی کو نہیں ایک اللہ گا اس کی نقیل ہے اس کی سد ہے او میرے بھائی ان اس عید دی نفی کرے گا تو شرک ہوں جائے گا توجہ اگر وجوب وجود کسی میں سمجھے واجب وجود فلانا ہے بے نیاز ہر تو ہر ایک تو بے نیاز فلانا ہے اللہ تو سوا اللہ تو سوا فلانا ہے شرک ہو گیا اگر مستحق کے عبادت سمجھیں تا بھی وہ آ گیا کہڑا کون بچ آ گیا وہی بیچ میں آ گیا یعنی بات وجود ہونا شان بے نیازی والا ہونا شیخ عبد کے حوالے سے سمجھا چکا ہوں کہ مستحق کی عبادت اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں شان بے نیازی نہ مانی جائے <تصفح> کیونکہ وہ شرط ہے وہ شرط ہے سمجھا چکا ہوں توجہ توجہ میرے بھائی کیوں مستحق کے عبادت ہونے کے لیے مستحق کے عبادت ہونے کے لیے انتہائی شانے اور کمالات رکھنا شرط تھا انتہائی کمالات اور شانے رکھنے کے لیے جی کسی کا محتاج نہ ہونا شرط تھا تو معلوم ہوا مستحق عبادت ہونے کے لیے محتاج نہ ہونا شرط ہے محتاج نہ ہونا شرط ہے اسی طرح مدبر عالم ہونے کے لیے محتاج نہ ہونا شرط ہے اسی طرح اسی طرح میرے بھائی تیسری شہ جو تھی کیا تھی خالق احسام ہونا خالق کے احسام ہونے کے لیے کیا شرط ہے شان بے نیازی تو شان بے نیازی یہ شرط ہے مشروط نے اگر یہ نہیں ہوا ادا فاتل شرط و فاتل مشروط اگر یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہو ملوم نے یہ وہ نہیں توجہ اگر وہ نہ مانی جائے خدا میں توجہ وہ نہ مانی جائے خدا میں آج محتاجی شان مخلوق کیا ہے محتاجی شان سے سے وردان شاہ کے درگجے بیٹا عمر صاحب ہے یا کیم شاہ نہیں ہے تیرے پاس جو نہیں یا میں وہ چیزیں محتاج ہو دوسرا کمینہ ہوں عظمت والا ہے کمینگی تیری بارگاہ میں نہیں ہے بے کسی ہو نا کسی گناہ ارے میرے بھائی توجہ یہ نہ کہو کہ ہر چیز اللہ کے لیے ثابت ہے نہیں کئی چیزیں ایسی ہیں مخلوق کے لیے اس کے لیے نہیں کئی ایسی ہیں اس کے لیے ہیں مخلوق کے لیے نہیں تو بولتے نہیں امرو بے کسی ہماری شان ہے اس کی نہیں نہ کسی ہماری شان ہے اس کی نہیں ہماری شان ہے کمزوری ہماری شان ہے خصت ہماری شان ہے ادھر ہے ادھر عظمت ہے ہاں ہاں ہاں ہاں سمجھ نہیں آئی ادھر محتاجی ہے ادھر بے نیازی ہے اب دیکھو جو میں نے نکتہ بنایا تھا مخلوق اور خالق کے فرق کا شیخ ابوالسر اگر اللہ کے قرآن سے بیان کر دوں تو شواب آ جائے گا کہ نہیں سواد تے پہلو ہی آیا ہے لیکن ہون بات جانا ہے اور میں نے چاہید آئے سی تے میں پہلو ہی جناب نے آیا تو مبارک سنا چھڑ دا پر نہیں سنائی کہ دوسرے پاس اچھلے گئے ہیں سوجہ نہیں فرمائی نے ارشاد ربانی اے هو الفقراء صحیح ترجمہ علم بلاغت کے مطابق حصر والا ہوگا تمہیں محتاج, میں نہیں, تم ہی محتاج میں نہیں ہوں تم تمہیں محتاج ہو میں نہیں ہوں تمہیں فخر اور محتاجی پر مقصور ہو لہذا میں وچ شامل نہیں میں شامل قصر موصوب کا زیبل برے کیا قصر صفت کا بر برے یعنی شان فخر تمہارے اندر مقصور ہے میری طرف تجاوز نہیں کرے گی توجہ نہیں فرمائی التم فقراء اور کسر حقیق توجہ کصر جو ہے کثر جو ہے جہاں پر کثر جو ہے وہ برسبت خالق کی رہا ہے یعنی خالق میں نہیں تم میں آئے توجہ نہیں فرمائی فخر تمہارے اندر ہے مخلوق میں خالق میں نہیں ہے واللہ ولغنی ہوں اور اللہ ہی بے پرواہے تم نہیں ہو لہذا فخر تمہاری شان ہے گنا ہماری شان ہے بے پرواہی تم میں نہیں ہو سکتی یہ گنا ذاتی ہے گنا تی بھی ہوتا ہے ادھر دیکھ نبی پاک نے فرمایا لے کے نفس ادیس رسول سے بخاری کے بخاری کا حوالہ ہے الگ نفس فرمایا بے اصل دل پرواہی دل ہاتھ ہونا مرضی فرمایا بندہ رجا نہیں بنتا اصل دل رجے نالجا توجو نہ دل کے ساتھ ہے مال کے ساتھ نہیں بزرگی عقلست نابہ سال بزرگی عقل کے ساتھ ہے عمر کے ساتھ چٹے والا آرے سیانے ہوں دے تو جا کے جب کوئی پاگل نہیں تھے سمجھنے لگی مصطفیٰ کریم عقل تو خالی ہوں دے نعوذ باللہ منزل کیوں کہ آپ دے چٹے آئے ہی نہیں ہمیں گلتی دے پانچ سولہ ستارہ آئے نہیں کھول سمجھنے لگی, لگی. لہذا معلوم ہوا بزرگی عقل کے ساتھ ہوتی ہے سال کے ساتھ نہیں تونگری دل کے ساتھ ہوتی ہے مال کے ساتھ نہیں رو اچھا مل گیا کہ نہیں بھائی اتائی ہو گیا گنا سمجھ لگی گل دی لیکن گنا ذاتی عطا نہیں ہو سکتا گنا ذاتی اس کا ہے گنا ذاتی کسی کو نہیں مل سکتا شان بے نیازی شان ذاتی شان بے نیازی ذاتی طور پر بے نیاز ہونا کسی کا بھی محتاج نہ ہونا کسی بات میں بھی یہ صرف انفبز ہے اسی کا اسی کی شان ہے کسی اور کے لیے ثابت ہو؟ اب میرے بھائی کسی میں وہ شان بے نیازی بے پا بے پیا جی ذاتی بے پرواہی ذاتی طور پر بے پرواؤ نہ ہو یہ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ خاص ہے فرق ہو گیا اور اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا محتاج جے سی ایک محتاج محتاج جے میں نہیں دوسرا ہے کہ جے اللہ دے ہو رہی ہے اللہ نے خود موت یعنی کیا مطلبہ یہ فقر یہ فقر اگر کسی تک انتہا کرے گا یعنی تمہارے فقر جا کر کسی تک رکے گا وہ تو اللہ ہے اگر نبیوں تک ہے تو راستے میں ہے ہائی ہائی ہائی ہائی ولیوں تمہاری محتاجی اگر بندوں پر بندوں کی طرف ہے تو راستے میں ہے اگر ولیوں کی طرف ہے راستے میں ہے نبیوں کی طرف ہے راستے میں ہے نبی بھی محتاج ہے سید علم کے تو راستے میں ہے ارے ایک ذات ہے جس تک محتاجی کی تمہاری انتہا ہو جائے گی بیٹا ہے باپ کا محتاج ہے بیٹی ہے ماں باپ کی محتاج ہے سمجھ نہیں آئی اور نہیں تو کم از کم اپنے وجود میں تو ہوگی نا یہ نہ ہوتے تو کیوں آتا है, है, है. یہ وجود لینے میں اس واسطے کے محتاج ہیں لیکن واسطہ ہے وہ خود بنانے والے نہیں معلوم ہوا محتاجی ہے ماں باپ تک تو راستے میں ہے انتہا نہیں ان انتہا محتاجی کی وہ ایک ذات ہے او بولو ہے مرو اسی کی طرف اشارہ ہے اس میں انتم الفقر ایلاللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کسی کے محتاج ہی نہیں ہو نہیں محتاجیاں بطھیریاں نہیں بطھیریاں نہیں ہوں دے نہ بندے नहीं समझ लगी हो मदरसे चलासे चला चरफे खाउ चंदताज नहीं आखो जे सरकार मोहताज नहीं तो फिर आलशा सा समय लगी लेकिन सुनोए مخلوق کی طرف مہتاجی اور رہا ہے خالق کی طرف مہتاجی یہ وسائط ہیں توجہے یہ وسائط ہیں اور سن واستہ ایک واستہ اٹھے گا دوسرا آ جائے گا دوسرا اٹھے گا تیسرا واستے واستے ہی ہوتے ہیں ایک ذات ہے ایک ذات ہے میرے بھائی جو منتحہ ہے جس تک مہتاجی توجہے جس تک مہتاجی بلکہ مجھے کہنے دے اگر مہتاجی کی ابتدا ہو تو وہ بھی اسی سے ہے وہ نہ بناتا تو ہم نہ ہوتے اگر انتہا ہے تو اسی پر ہے کیا مطلب کہ اگر اس کے محتاج نہ ہوتے اس کے محتاج نہ ہوتے تو پھر کسی کے نہ ہوتے اے اے اے اے اے اے <تصفح> لہذا مبدا بھی وہی ہے منصابی یہی <تصفح> اشارہ ہے کسی طرف للہ ہے بھائی راج بات نہیں سمجھے للہ ہے للہ ہے ابتدا سے ہے انتہا بھی سمجھ نہیں آئی بھائی اللہ ہے تو یہی یہی مطلب جمی اہم مین ہو جمی تو فکر جو ہے فخر اور محتاجی یہ جی بھی تو جمی میں ہے جب جمی میں ہے تو جمی امن ہو سب کی ابتدا سب کا مبدا بھی وہی سب کا منتہا بھی وہی جمی امین ہو مبدا وہی اللہ امور بھی وہی معلوم ہوا مبدا بھی وہی مرجے بھی وہی حاجی اگر اگر اس نے بنایا تو ہے نہ بناتا نہ ہوتے توجہ نہیں فرمائی اور اس کی طرف اس کی طرف ہی محتاجی لوٹتی ہے کیوں اس وجہ سے کہ اگر وہ ساتھ پاک نہ ہوتی تو محتاج نہ ہوتے آگے یہ سمجھ تو محتاجی اور فقر یہ شان کس کی ہوگی خصوصیت کس کی ہوگی مخلوق کی بولو اور ہر کسی سے بے پرواہ ہونا ہر کسی سے بے نیاز ہونا یہ شان کس کی ہو گئی یہ خصوصیت کس کی ہو گئی یعنی گنا گنا ذاتی گنا ہے صفت کس کی خاص ہو گئی اللہ کی فرق ہو گیا اسی نقطے میں اسی نقطے میں اور سنو اب شرک کیا ہوگا ادھر کی ادھر لگا دو ادھر کی ادھر لگا دو رو اگر اللہ نو کسی دا محتاج ثابت کرے گا کسی چیز کے اندر بھی تو بھی شرک ثابت ہو گیا اگر کسی کو توجہ اللہ کا محتاج نہ مانے پھر بھی شرک ثابت ہو گیا معلوم ہوا ادھر کی ادھر نہ لگا ادھر کی ادھر نہ لگا جب ادھر کی لگائے, گا, ایدھر کی ایدھر لگائے گا تو نہ لے آئے اس کی شان کو تو توحید ہے یہی مطلب پہلے آج دل جن بنا بڑھا کنگی سارا نک شا شیز جی تود بیان کی جملہ تو بولو سورو تلو ایک جملہ بھی نہیں نکلنا جائے نہیں بولد نہیں مرو ہو شان بے نیازی شان گنا ذاتی شان استغنا ذاتی شان آدم احتیاجی شان غیر محتاجی شان وجوب ذاتی شان قدم ذاتی ہے الفاظ مختلف ہیں مانا ایک اپنی ہستی میں کسی کا بھی محتاج اپنی ذات و صفات کی ہستی میں کسی کا محتاج نہ ہونا اس کے ساتھ وہ تین لواز ماد جو بتائے ہیں توجہ جب یہ صرف اللہ کے لیے مانو سب کچھ اور کسی کے لیے نہ مانو ہر کسی سے نفی کرو ایک میں مانو تو لا اللہ ہے اور نری توحید ہے اسی تو یہی توحید ہے جس پر قیامت کے روز نجات ہوگی جس کے جس پر نجات کا دار و مدار ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ نہ ہوگی تو بس ہو نرا ہمیشہ کے لیے بندہ دلیل کو اور ہے ہاں جی اور دوزک کا جناب جی وہ بازار ہے باز نہیں سمجھے اور میرے بھائی یہ توحید ہوگی تو پھر انسان انشاءاللہ العزیز ہاں جی کسی کو اگر اللہ تعالی کوئی عذاب دینا چاہے اعمال کے مطابق تو وہ دے لیکن اس کا انجام انتہائی نجات ایک دن جو ہے وہ جنت ضرور ہے یہی وہ توحید ہے جو میں نے سمجھا دی اس کا مقابل وہ شرک ہے جو میں نے سمجھا دیا سمجھ نہیں آ رہی اگر وجوب ذاتی کسی میں مان لو کسی میں مان لو تو غیر اللہ کے علاوہ تب بھی شرک اگر خالق یا انسان مان لو اگر مدبر ذاتی عالم کا مان لو مدبر عالم مان لو سمجھ لگی تب بھی مدبر عالم تب بھی شرک توجہ اور مستحق عبادت مان لو تب بھی شرک ایک کے لیے رکھو کسی اور ہر ایک سے نفی کرو تو تب توحید اور اگر محتاجی جڑی مخلوق مخلوق کی صفت خاص ہاتھی اگر رب میں مان لو کہ وہ کسی کا محتاج ہے کسی چیز میں بھی تو پھر بھی شرک مردہ نہیں بھی بولدہ نہیں اے شرک اینی گل شرکے اینی توفیدے یہ تھے آن کے گل مک گئی اگے ہونے اے جڑیاں تین چیزیں نے نا اللہ واضمات تین اینا دی اگے وضاحت ہونی ہے تے اس پہ کا کی عبادت دا مسئلہ تے عبادت دا بیان ہوے گا تاکہ وہابیت جڑا ثوابی جڑا سانو اندر نہیں قدم کر دے بابا دا بابا بابا بابا نا چیز سن دے گا تم بیانو ھاذل عبد الفقیری ذلیل اللہ, تعالی بیعون اللہ, عز و جل اللہ اللہ, اللہ, اللہ بے کا, کا اللہ مین کا ابداؤ کا اللہ مین کا ابدا اللہ مین من مبدا و علیہ کل منتہا میرا میں کرم جی او پوری کرن دا موقع <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> آگے <تصفيق>